أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير سوره الصبا سورت سے قرآن کریم کا چوتھا حصہ مضمون کے اعتبار سے شروع ہو رہا ہے مضمون کے اعتبار سے قرآن چار حصوں میں تقسیم ہے پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ معاہدہ کے آخر تک دوسرا حصہ سورے انعام سے سور بنی اسرائیل کے آخر تک اور تیسرا حصہ سورہ کہف سے سور احزاب کے آخر تک تھا اب یہاں سے چوتھا حصہ قرآن کریم کا شروع ہو رہا ہے اور اس چوتھے حصے میں بارہ بعب ہیں پہلے باب میں پہلی تین سورتیں ہیں سور صبا فاتر اور یاسین اور ان تینوں سورتوں میں شفاعت قہری کی رد ہے سورت الصبا مکی سورت ہے اٹھاون نمبر ہے نزولن سور لقبان کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں چونتیس نمبر سورت الحضاب کے بعد لگی ہے سورت الحضاب کے ساتھ اس کا ربط جوڑ اور مناسبت متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربت سورت الحضاب میں شفاعت قہری کی رت اور اس کے لیے امثلہ کا بیان تھا تو اس صورت میں شبہات کے جوابات یا سورت الحضاب میں ترغیب اللہ طاعت اللہ والرسول تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی تابیداری کی طرف ترغیب اطاعت تو اس صورت میں اطاعت کا مبدہ بیان ہو رہا ہے اطاعت کا مبدہ اللہ رب العزت کی توحید کا مسئلہ ہے یہ سورت العذاب کے آخر میں مشرکوں کے عذاب کا بیان تھا المنافقی نول منافقاتی نول مشرقات تو اس صورت میں عذاب کی علت ذکر ہو رہی ہے جو کہ عقیدہ شفاعت قہری والا تھا سورت کا دعوی بیان عجز الشرفاء البا کا چار قسم کی عزت مند مخلوق جو کہ انبیاء کرام ہیں ملائک ہیں بادشاہ اور جنات ہیں سورت میں ان چاروں کی عاجزی بیان ہو رہی ہے اور شرک کی رد چار وجوہ کے ساتھ آیت نمبر 22 اور 23 میں تم جن کو الوہیت کی صفت سے متصف مانتے ہو وہ اولیاء اور نیک بزرگ لا کنم اس قالض ضرورت انفس ولا مالک نہیں ہے ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں دوسرا وما لہوم فی من شرک آسمانوں اور زمینوں میں ان کے لیے ہی صداری بھی نہیں ہے اور تیسرا وما منہم من منظیر اِن اولیاء میں سے کوئی بھی اللہ کا امدادی بھی نہیں ہے اور چوتھی ولا شفات و کسی کا زور بھی اللہ پہ نہیں چلتا تو نہ مالک ہے نہ شریک ہے نہ امدادی ہے اور نہ اللہ کے اوپر زور آور کہ اللہ کے در میں کسی کو زور سے چھوڑانے والے بن جائے تو کس اعتبار سے تم انہیں اللہ کا شریک بناتے ہو اور مانتے ہو سورت میں دعوت توحید ایک دفعہ ہے پہلی آیت میں الحمد للہ ہلدی لہو ما فی السماوات و تھی فی الارض دعوت توحید حمد کے عنوان سے سورت میں تین دفعہ شرک فی فلم کی نفی ہے آیت نمبر دو اور تین اور چودہ میں سورت میں نفی شرک فی تصرف کی دو دفعہ ہے آیت نمبر ایک اور بائیس اور شرک فی دعا کی نفی ایک دفعہ ہے آیت نمبر بائیس میں اور ساتھ ہی سورت میں شفاعت قہری کی رد آیت نمبر تیئیس میں ہے شرک فل عبادت کی تردید آیت نمبر اکتالیس میں ہے سورت میں بحث تقرار اللہ کے نو اسمائے حوصلہ ہیں انیس تکرار کے حذف کے ساتھ انیس تصاط و حسنا ہے باری تعلی کے الحمد اللہ ہلدی لہو ما فسماواتی و ما فل ارد تمام صفات الوحیت ایک اللہ کے لیے ہیں وہ ذات یہ دعوے توحید بعنوان حمد ذکر ہو گیا تو اباخلی دلیل اللہی لہو ملک سماواتی و محفلی لہو سماواتی و وہ ذات کے خاص اس کے دستے قدرت میں ہے اختیار میں ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمینوں میں ہے وہ الحمد فی الاخرہ اور اس اللہ کے اختیارات ہیں فی الآخرہ آخرت میں اس اللہ کے لیے ہمدے ہیں الوحیت کی صفات ہے فی الآخرت دنیا اور آخرت میں آخرت کو ذکر کیا دنیا کو اس پہ قیاس کر دو وہ الحکیم الخبیر یا آخرت کو اس لیے خاص کیا کہ دنیا میں سب لوگ کسی دن بھی اکٹھے نہیں ہوتے وہ ایک ہی دن ہے ایک میدان میں سارے انبیاء الیا قیا صلاحہ ملائک اور جنات سب ایک ہی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے لیکن کسی کے لیے صفت الوحیت کی اور واقداری کی نہیں ہوگی ولہ الحمد فی خرا اس اللہ کے لیے الوحیت کی صفات ہیں دنیا اور آخرت میں وہ الحکیم الخبیر اسی لیے آخرت کو خاص کر دیا یہ اللہ ہے حکمتوں والا خبردار یعلم ما علی جو فلاردی و مایق یخرج ہا و ماین من سمای و مایا اور جانتا ہے اللہ اس کو لی جو فلاردی جو کہ داخل ہوتا ہے زمین میں وہ مایق رجمن اور جانتا ہے اس کو بھی جو کہ نکلتا ہے زمین سے زمین میں داخل ہوتا ہے پانی کا قطرہ زمین سے نکلتا ہے پانی کا قطرہ زمین میں داخل ہوتے ہیں حشرات الرد زمین سے نکلتے ہیں حشرات الرد زمین میں داخل ہوتا ہے دانا زمین سے نکلتی ہے تیگ زمین میں داخل ہوتا ہے مردہ زمین سے نکلے گا ایک دن یہ مردہ منہا خلق نا کم و فی ہا نوعی وما و من نخرجو کم وہ جو اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے آسمان سے وہ فیہا اور وہ جو چڑھتا ہے اس آسمان میں اللہ کو سب معلوم ہے آسمان سے نازل ہوتے ہیں قطرات المطر بارش کے قطرے آسمان پہ چڑھتے ہیں بھاپ بن کے یا اترتے ہیں ملائک پھر چڑھتے ہیں ملائک آسمانوں میں یا ينزل من آئے اللہ کا حکم فیصلے اور مخلوق کی تقدیر اور وہ جو چڑھتے ہیں اسمان میں روحیں وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَفُورُ وَهُوَ الْرَحِيمُ الْغَفُورُ اور یہ اللہ ہے رحم کرنے والا بخشش کرنے والا اب اس بات قیامت وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاعَةَ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہرگز آ... نہیں آئے گی ہمیں, ہمارے... ہمیں قیامت لا لاتا تھی آئے گی ہمیں قیامت قل کہہ دیجئے بلا و ربی لتا تھی بے شک قیامت آئے گی اور قسم ہے میرے رب کی خامخا آئے گی تمہیں تمہارے سامنے یہ قیامت قرآن میں تین مقامات پر قسم ہے اللہ کی طرف سے قیامت پر ایک سورے یونس میں گزر گیا آیت نمبر 53 میں دوسرا سورہ تغابن میں آ رہا ہے آیت نمبر سات میں ایک یہاں سورہ سبا کی تین نمبر آیت بلا و ربی بے شک قسم ہے میرے رب کی یعنی شاہد ہے میرا رب خامخواہ آ جائے گی تمہیں قیامت عالم الغیب مجرور ہے تو بدل ہوگا ما قبل ربی سے وہ رب جو جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کا اور یا مرفو ہے تو پھر خبر ہوگی مبتدا محضوفہ کی ہوا عالم الغیب یہ اللہ جاننے والا ہے غیب کا لا لایا زبان ضرورت فی سماواتی ولا فلارد نہیں چھپتا اللہ سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں ولا ازغر من ذلك ولا اکبرو نہ چھوٹا اس ذرے سے اور نہ بڑا اللہ فی کی تھا مبین مگر یہ سب ہوتا ہے اللہ کے علم میں ظاہر سب ہی اللہ کے علم میں ہے لیجزی آمنوا الصالحات اب یہ متعلق ہے لتاتینہم کے ساتھ لتاتینکم قیامت آ جائے گی خامخا آ جائے گی تمہارے سامنے کیوںدین الصالحت یہ حکمت ہے قیامت کی اس لیے کہ بدلہ دے, دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور عمل کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ لوگ ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق عزت والا اب زجر منکرین قرآن کو والذین فی آیاتنا اور وہ لوگ جو ودیناجینش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ان کو کمزور کرنے کی صاؤفی فی آیاتنا جا فی رد القرآنی امام نصفی حنفی تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں جا فی رد القرآنی کوشش کرتے ہیں قرآن کے حکم کو رد کرنے میں صاف آیاتینا وہ لوگ جو کوششیں کرتے ہیں ہماری آیتوں میں اس کو کمزور کرنے کی یہ لوگ ان کے لیے عذاب ہے مررج دردناک آذاب سے رزس اس, اس عذاب کو کہتے ہیں جس میں شرمندگی بھی ہو اور علیم دردناک اب صدق قرآن کریم کا یاربان یا علم یاد دیکھتے ہیں وہ لوگ یعنی جانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ اوت جن کو دیا گیا ہے علم اللہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کتاب انض کا جو کہ نازل کی گئی ہے آپ کی طرف میں رب کا رب کی طرف سے هو الحق یہ حق ہے یہ کتاب حق ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ لارب ہے وہیز الحمید اور یہ راہ دکھلاتی ہے غالب اور صفت کیے گئے اللہ کی راہ کی طرف یہدی اور یہ کتاب راہ دکھلاتی ہے الا سراط ان اس راہ کی طرف العزیز غالب ذات کے الحمید صفت کیے گئی ذات کے اس ذات کی راہ کی طرف راہ دکھلاتی ہے جو عزیز اور حمید ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے هل ندلكم على رجلن آیا خبر دے دوں میں تمہیں اس آدمی پر یونبی حکم یہ زجر منکرین قرآن کو منقرین رسالت کو اور منکرین قیامت کو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے حل ندالحکم آیا ہم خبر دے دیں آپ کو اللہ رولن اس آدمی کی یونبی جو خبر دیتا ہے تم کو ہم بتا دیں ندالحکم آپ کو وہ آدمی جو خبر دیتا ہے تم کو ایزا مزک جب تم ذرہ ذرہ ہو جاؤ کل مزکین پورا ذرہ ذرہ ہونے کے ساتھ تو انکم لفی خلق جدید یقیناً تم خاما خا پیدائش نہیں میں ہوگے افطرا اللّہ ہی کذیبن امبی ہی جننا آیا بناتا ہی اللہ پر جھوٹ یا اس پر ہے پاگل پن بل اللہ مینو نلاخرتی فی الابی البعید بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے قیامت پر یہ آزاب میں ہوں گے اور گمراہی دور میں ہے البعید بعید عن الحق حق سے دور گمراہی میں پڑے ہیں اب تقیف دنیاوی اف علم یارو علامہ بیندیم خلف ہم آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ اس چیز کو جو ان سے پہلے تھی اور جو ان کے بعد ہوگی من آئے آسمانوں میں سے ولار اور زمینوں میں سے یا مم بیانی ہے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ یہ نہیں تھے آسمان کھڑا تھا زمین تھی یہ نہیں ہوں گے آسمان ہوگا اور زمین بھی ہوگی ان نشا نقص بھی ہم اگر ہم چاہیں تو دنسا دیں گے ان کو زمین میں اور نسخ عالیہ کی سفم آئے یا گرا دیں گے ہم ان پر ایک ٹکڑا آسمان کی طرف سے یقیناً اس میں خامخہ دلائل ہے لیکلی آبدی منیب ہر ایک بندہ انابت والے کے لیے اب یہاں سے داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے والقدا تینہ داود منا فضلن اور یقیناً دی تھی ہم نے داود علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت وہ فضیلت کیا تھی تو سور نمل میں آپ نے وہ فضیلت پڑھ لی واطین داودا و علما آیت نمبر پندرہ میں بے شک ہم نے دی تھی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم وہاں علمن سے تعبیر کیا سور نمل آیت نمبر تیرہ انیس و پارہ اور یہاں فضلن سے اس کی تعبیر کی کیونکہ بڑی فضل فضائل میں سے علم کی فضیلت ہے تو جب ہم نے ان کو علم دیا تھا تو پھر ہم نے حکم بھی کیا تھا یا جی بالو اب بی ماں اے پہاڑ ابھی ماں ہوں سب بھی ماہ اللہ کی تسبیح بیان کرو پاکی بیان کرو داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر وَالتَّئِرَا اَسَخَّرَ مَا هُتَّئِرَا اور مسخر کیے تھے ہم نے تابع کیے تھے ان کے ساتھ پرندے پرندوں کو ہم نے تابع کیا تھا اور وہ بھی اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور نرم کیا تھا ہم نے اس کے ان کے لئے لوہے کو اللہ کی مخلوق کا اجماع ہے الحمدللہ پر توحید پر اور دیکھو علم کی طاقت پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق علم کی وجہ سے مسخر ہو گئی پرندوں جیسی وحشت ل... رکھنے والی مخلوق علم کی وجہ سے مسخر ہو گئی اور س... لوہے کی طرح مضبوط اور سخت مخلوق علم کی وجہ سے مسخر ہوئی انیام الساباتی وقدر فی سردی ہم نے حکم کیا تھا کہ عمل کرو کے زروں کے بنانے کا ذرا جنگ میں حفاظت کے لیے سونے کی لوہے کی قمیص بنائی جاتی تھی وہ پہنی جاتی اسے زرہ کہتے ہیں وقدر قدر فی سردی اور اندازہ کرو بنانے میں جوڑ دینے میں کڑی ایک کڑی کو دوسری کڑی سے ملانے میں سرد اندازہ کپ کڑو کی یعنی جوڑ ورکو کی واملو الالح اور عمل کرو نیک عمل صالح کسب حلال کے بعد پہلے تو عام انعمل سابغاتی وقدر فی سرد کا امر ہوا تو جب کسب کر لیا تو اب واملو صالحا عمل کرو نیک انی بی ماتا ملون بصیر بے شک میں اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں ولی سلیمان اور ریحا حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں بخاری شریف میں یہ روایت امام بخاری نے ذکر کی ما قد من کلا ہد ان تو امن من خیر ایا کل امن عام علی وا نبی اللہ داؤد کان یا مِنَ مینام علی کوئی بھی نہیں کھاتا ایک توام جو کہ بہتر ہو اس سے کہ ایک انسان کھائے وہ توام اپنے ہاتھ کی کمائی ہوا اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی روٹی یہ سب سے اچھا توام ہے اور اللہ کے نبی داود علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روٹی کھایا کرتے تھے ساب پھرتے تھے اپنی ریت کا حال معلوم کرنے کے لیے تو ایک دن فرشتہ جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آیا انہوں نے پوچھا تمہارا امیر داؤد کیسے ہے کیسا شخص ہے تو جبرائیل علیہ السلام جو صورت انسانی میں آیا تھا انہوں نے فرمایا بہت اچھا ہے لیکن تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا لیکن کا کیا مطلب تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا لیکن کا یہ مطلب کہ اگر اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا بیت المال سے نہ لیتا تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا بہت ہی اچھا ہوتا تو داؤد علیہ السلام آئے اور اللہ سے مانگنے لگے تو اللہ نے وہی نازل کی کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جائے گا آپ لوہے کی کڑیاں بنا کے ذرا بنانے کا کام کیجئے آسانی سے رزق حلال کما لیا کریں گے ولی سلیمان ریحا سلیمان علیہ السلام کے تابے کی تھی ہم نے ہوا وہ شہرن ہا شاہ صبح کا سفر اس کا ایک مہینے کا تھا اور رات کا سفر شام کا سفر اس کا ایک مہینے کا تھا کیا مانا صبح اڑتے تھے تخت سلیمانی پہ بیٹھ کے سلیمان علیہ السلام ہوا کے دوش پہ تو کابل آ جایا جا کرتے تھے کابل گرمی کے موسم میں ٹھنڈا ہے تو وہاں خیلولہ فرماتے تھے اور سردیوں میں استخور جایا کرتے تھے استخر گرم علاقہ ہے واصلنا اصل نا لہو اور بہایا تھا ہم نے اس کے لیے آئین القطر چشمہ تانبے کا تانبے کا چشمہ چشمہ بہتا تھا تانبے کا اور سلیمان علیہ السلام اس سے فائدہ لیتے تھے یا قطر پشتوں میں اسے رانجڑا کہتے ہیں یہ ایک درخت ہے جس کو ہم پشتوں میں نختر کہتے ہیں اس سے نکلتا ہے کڑوا اور بدبودار تیل ہوتا ہے اکثر جب کتے کو بیماری لگتی ہے خارش والی تو اس کتے کے بدن پہ یہ لگایا جاتا ہے اور اس کے اور بھی فائدے بہت ہے تو عام مفسرین نے تانبے سے تعبیر کی ہے لہو آئین القتری بہایا تھا ہم نے اس کے لیے چشمہ تانبے کا جنات میں سے من وہ تھے یا دئی جو کام کرتے تھے ان کے سامنے بزن ربی ان سلیمان علیہ السلام کے رب کے حکم سے مرینا اور جو کوئی بھی ٹیڑا ہو جاتا تھا ان جنات میں سے ہمارے حکم سے تو نز ہوں عذاب ذابر چکھا دیتے تھے ہم اس کو عذاب آگ کا فرشتے کے پاس آگ کا کوڑا ہوتا تھا اس کے ساتھ ان کو مارتے تھے یام الماشا کام کرتے تھے یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے محاریبا مورچے بنانے کا محاریب حرب سے جنگ سے بچنے کے لیے قلعہ قلعہ اور مورچہ محراب یا ابن قطب غریب اور قرآن میں مانا کرتے ہیں محاری سے مراد مساجد ہے یا تفسیر مدارک میں امام نصفی فرماتے ہیں البنیت الرفیعہ والمساجد بڑی بڑی عمارتیں اور مسجدیں بنایا کرتے تھے تماشیلا اور چارپائیاں یا تماسیل سمسال سندری کو کہتے ہیں غیر زیروہ کا نقشہ بنانا واجیفان اور کاسے برتن بڑے بڑے کاسے تھے کوئی اسے ڈونگے کہتا ہے تو وجیفان اور کاسے ہوا کرتے تھے کل جواب حوض کی طرح لشکر بہت تھا ان کے لیے کھانا بڑے برتن میں دیا جاتا تھا وہ قدور اور ہانڈیاں مضبوط مضبوط قدور ہانڈی کو کہتے ہیں قدوری مفقا کی مشہور کتاب ہے صاحب قدوری ہانڈیا بنایا کرتے تھے مٹی کی اے آل داود شکرا ہم نے حکم کیا تھا کیا عمل کرو داود والو شکر کا وہ کلیل امین نے باد اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں پلما قزئی نہ موتا جب فیصلہ کر دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا موت کا امبیا پہ موت آتی ہے ورود موت کا ہر فرد بشر کی طرح انبیاء پہ برحق ہے تو جب فیصلہ کر دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا معد اللہ ہی تو نہیں بتایا نہیں سمجھایا ان جنات کو علام آتی ہی سلیمان علیہ السلام کی موت پر اللہ داب تلار دی لیکن ایک زندہ سر نے زمین کے زمین کے زندہ سر یعنی دیمک نے اللہ استثنا انقتیا منقط ہے بمانے لیکن تا من ساتو تو جس نے لی آسا سلیمان علیہ السلام کی سلیمان علیہ السلام پہ جب موت کا فیصلہ ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے فر کیا یا اللہ ابھی تو بیت المقدس کی تعمیر میں ایک سال کا وقت باقی ہے اور یہ جنات میرے ڈر سے کام کر رہے ہیں اگر میں فوت ہو گیا تو یہ کام نہیں کریں گے دوڑ دھوپ نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا آپ شیشے کے کمرے میں آسا کے سہارے کھڑے ہو جائیے یہ لوگ نہیں سمجھیں گے اور آپ سے روح قبض کر دی جائے گی ایسا ہی ہوا سلیمان علیہ السلام آسا کے سہارے کھڑے ہو گئے چند مسائل ثابت ہو رہے ہیں یہاں ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی پر موت کا ورود ہر فرد بشر کی طرح برحق ہے اور دوسرا یہ کہ موت کے بعد اللہ کے نبی کھڑے نہیں ہو سکتے آسا کے سہارے کھڑے ہوئے اور کھڑے رہے پھر لیکن جب آسا کو دیمک لگ گئی اور سال کے اندر اندر وہ آسا ختم ہو گئی لاٹھی تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے فلم تبیل جنو اللہ کا نویالمغبہ جب گر گئے سلیمان علیہ السلام تو واضح ہو گیا جنات کو ظاہر ہو گیا کہ اگر یہ لوگ سمجھتے غیب کو تو مالوی سوفیل عذاب المہین وقت نہ گزارتے عذاب میں المہین رسوائی والے شرمندگی والے تبینت انت باب تفاعل ہے لازمی اور متعدی دونوں معنی جنات کو واضح ہو گیا کہ وہ عالم الغیب نہیں یا جنات لوگوں کو سامنے ظاہر ہو گئے کہ یہ عالم الغیب نہیں کیونکہ صاحب تو فوت ہو چکے ہیں پھر بھی یہ محنت کر رہے ہیں دوڑ دوب کر رہے تھے انہیں پتہ نہیں تھا کہ صاحب فوت ہو چکے اب دیمک تو لکڑی کو کھا گیا لیکن سلیمان علیہ السلام کا جسد یا تھر سلامت رہا اللہ کی انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں سب کے اجساد مبارکہ کو اللہ محفوظ رکھتا ہے جس طرح تر و تازہ اور معطر قبل الموت ہوتے ہیں اسی طرح بعد موت بھی رہتے ہیں اور ان اللہ ہر رما اجساد المبیا اللہ نے انبیاء کے اجساد کو زمین پہ حرام کھرا دیا زمین کی مٹی اور زمین کے کی کیڑے انبیاء کے کی اجساد کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہر نبی کا جسد اطہر اپنے روزہ مبارکہ میں معطر تر و تازہ اور سلامت ہوتا ہے تو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکہ میں جسد اطہر کا سلامت رہونا یہ بھی عقیدے میں سے ہے اللہ کے حبیب کا جسد مبارک وہ روزہ مبارکہ میں بالکل معطر اور تر تازہ اور سلامت ہے لیکن بادل وفات نبی کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے جسد میں روح کا تصرف باطل ہو گیا اسباب منقطع ہو جاتے ہیں الما خرا جب گر گئے سلیمان علیہ السلام تبینت جنو تو ظاہر ہو گیا جنات کو یا ظاہر ہو گئے جنات لوگوں کو کہ اگر یہ جاننے والے ہوتے غیب کو تو وقت نہ گزارتے فی العذاب المحین رسوائی والی عذاب میں لقد کا نلی فی مسکنیم آیا یقینا تھا سبا والوں کے لیے ان کے مسکن میں نشانی یہاں یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایک سال گزر گیا لیکن روح واپس نہ آئی روح واپس نہ آئی اچھا یہ آیت رہ گئی تھی اے عمل آل داؤد شکرا عمل کرو داؤد والو شکر کا شکر کا عمل کیا ہوتا ہے الشکر حقیقتہ الراف بالنعمت لمن و حافی تا تھی ولقفران و استعمال فلماسی تھی وہ خلیل امیہ فالی فرماتے شکر کا حقیقی معنی اعتراف کرنا نعمت کا منعم کے لیے جنید بغدادی بھی یہ معنی کرتے ہیں شکر کسے کہتے ہیں اللہ ترا ماہو شریک انفی نیامی کہ تو نہ دیکھے اللہ کے ساتھ کوئی ہی صدار نہ مانے اللہ کی نعمتوں میں کسی کو حصہ دار اور شریک نہ ٹھہرائے یہ شکر ہے اور کفران نعمت نہ شکری اللہ کے ساتھ ہی صدار ٹھہرانا دوسرا شکر استعمال و حفیتہ آتی ہی نعمت کا استعمال کرنا اللہ کی تعات میں اور نہ شکریہ استعمال فی فلما نعمت کا استعمال کرنا گناہوں میں اللہ نے نعمت دی اور اللہ کی دی ہوئی نعمت گناہ میں استعمال کی جائے تو یہ نعمت کی ناشکری اور نا قدری ہوگی اب یہاں سے سبا والوں کا بیان ہو رہا ہے آیت نمبر پندرہ سبا کا نصب یہ یمن کا ایک شہر تھا جسے مارب کہا کرتے تھے اور اب اسے صنع کہتے ہیں سبا اور اس معارب کے درمیان تین سو میل کا فاصلہ تھا لیکن ان تین سو میل میں ساری کی ساری آبادی تھی باغات تھے کوئی بنجر زمین اور علاقہ نہیں تھا غیر آباد اور یہ علاقہ آباد ہوا تھا ایک آدمی کے نام پر مسمبہ یہی اس کا بانی مبانی تھا جس کا نصب علماء ذکر کرتے صبا ابن یشجب بن یعرب بن قطحان بہت اچھا ملک تھا یہاں بیماریاں نہیں تھیں یہ تخویف دنیاوی ہے سبا والوں کے لیے ان کے واقعے کے ذکر کرنے کے ساتھ تخفیف دنیاوی ادھر ایک ڈیم تھا جس ڈیم کی اونچائی تین سو فٹ تھی اور دو سو فٹ وہ لمبا تھا اس ڈیم کے ذریعے سارے کی ساری زمین آباد اور باغات میں تبدیل ہو گئی تھی آباد ہو چکی تھی لقت کا نلی سبعین فیمس ان کو تبا بھی کہتے ہیں چودہ بادشاہ تھے میں ان میں قوم طبا جو ایک دوسرے کے بعد بادشاہی کرتے تھے چودہ پشتے یہاں بادشاہت ہوئی ہے اور ادھر اسی مبلغین آئے تھے کسی نے کہا عبد اب الشمس ابن یزجب بن یارب بن قطحان یہ ان کا بانی تھا اور یہ سبا کا نام انہ سب لرب یا عرب کے قبائل میں سے پہلا قبیلہ تھا لقت کا نلی سب انفی مسکنیم آیا یقیناً تھی سبا والوں کے لیے ان کے گاؤں میں نشانی جنتا نے دو رویہ باغ تھا سڑک اور راستے کے ایک طرف اور دوسرے طرف دونوں باغاتی باغات تھے آئی امینی مالین دائیں طرف اور بائیں طرف اللہ نے کہا تھا کلو الرزق ربکم کے کھاؤ تم رزق سے تمہارے رب کی رب کے رزق سے کھاؤ پیو وشکورو لہو اور شکر ادا کر لو اللہ کا بل دتن توئی بتوں غفور یہ گاؤں یہ شہر تھا پاک توئی یہاں مکھھی اور مچھر وغیرہ نہیں تھے یا تو بت ان بیماریاں نہیں تھی یا تو اس کا موسم بہت ہنسی اچھا تھا وہ غفور اور رب ہے بخشنے والا جب گناہ ہو تو اللہ سے معافی مانگو وہ معاف کرنے والا ہے فارضو تو منہ پھیر لیا انہوں نے اللہ کے حکم سے فارسل علیہ الارم تو بھیج دیا ہم نے ان پر سیلاب العریم بند کا بند کو توڑ دیا وہاں چوئے لگ گئے بن کو کھا لیا پانی آ گیا سیلاب کی وجہ سے وہ بدلنا ہوں بھی بدل دیا ہم نے ان کے لیے دوسرے باغات کے باغوں کو بدل دیا ہم نے جنت ان دوسرے دو باغوں سے زوات ان خمت ان جو تھے کڑوے مزے والے بد مزہ خاوندان مز خوند بد خام تین او غز اصل اصل پشتوں میں اسے غز کہتے ہیں ہم اور یہ ایک جاڑی ہوتی ہے جو بغیر کسی فائدے کے اور میوے کے ہوتی ہے اصل زوات اکولن خامتن بدل دیا ہم نے ان کے باغات کو دوسرے باغات کے ساتھ جو تھے اوکول خوراک کے خم بدمزہ بدمزہ خوراک والے کچھ کڑوے سے میوے تھے اس میں وہ اصلین اور جھاؤ جھاؤ کہتے ہیں اصل کو جھاؤ تمہاری اردو میں جاؤ کہتے ہیں شاہ صاحب نے لکھا ہے یاں اور او خمتن کو لکھا ہے جس میں کچھ ایک میوہ کسیلا اور جاؤ تھے یعنی یہ بدمزہ اور بد فا بے فائدے سے کچھ پودے وغیرہ اگے تھے کانٹے دار و شی امن سدرن اور کچھ چیز بیر سے تھوڑی سی تھوڑے تھوڑی جگہ بیر ہوا کرتے تھے صدر بیر کو کہتے کا جزینا ہم بی ما کفرو. یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا وحل نجازی نجازی الکور اور ہم بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکروں کو اس طرح یہ بدلہ ہوتا ہی اس طرح نہ کا ہے وجالنا بین و بین القرل بارت نا اور یہ بدلہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے جزاء العبادہ الوہن فی ابادہ ذیقہ تاسرف الزات گناہ کی سزا اللہ تین طریقوں سے دیا کرتے ہیں فوراً ایک سزا الوہ فی العبادہ اللہ کی عبادت میں سستی ہو جاتی ہے دوسرا وزیک فل معیشہ معیشت میں تنگی آ جاتی ہے اور تیسرا و تأثر فل ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تاثر آ جاتا ہے کڑوا پن آ جاتا ہے لذتوں میں وہ جالنا بین امر ٹھہرایا تھا ہم نے ان کے درمیان یعنی یمن والوں کے درمیان وہ بین القرل بارکنا فی اور ان گاؤں کے درمیان جس میں برکت ڈالی تھی ہم نے وہ شام یمن اور شام کے درمیان چار ہزار سات سو گاؤں تھے چار ہزار سات سو یہ شام کو بارک نافیہ اس لیے کہا لی کثرتی لش جاری یہاں باغات اور میوے پھل وغیرہ بہت زیادہ تھے شام میں یا برکت اس لیے تھی کہ یہاں انبیاء آتے تھے یہ انبیاء کا مسکن تھا ٹھہرایا تھا ہم نے ان کے درمیان قورن ظاہرتن گاؤں ظاہر ظاہر و قدر نافی اور اندازہ کیا تھا ہم نے اس میں ہم نے اندازہ کیا تھا ان دونوں گاؤں کے درمیان سفر کا سیر سفر سفر جب معلوم ہو اندازے سے ہو تو آسان ہوتا ہے لیکن جب نا معلوم ہو تو بہت گران اور مشکل ہو جاتا ہے تو اندازہ کیا تھا ہم نے اس میں چلنے کا معلوم تھا کہ اس گاؤں سے اس گاؤں تک اتنا اور اس گاؤں سے اس گاؤں تک اتنا فاصلہ ہے یہ سارا ان کو معلوم تھا سیرو فی الحم اور کہا تھا ہم نے ان کو سفر کرو اس میں رات اور دن آمین امن کے ساتھ فکالو تو کہا انہوں نے بہت حال ہال عمل اور حال فکالو تو کہا انہوں نے یہ نہیں کہ زبان سے کہا زبان سے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہا تھا انہوں نے حالا اور عملن ربنا باعد بین اسفارنا اے ہمارے رب دوری لیا ہمارے سفروں کے درمیان اور ظلم کیا تھا انہوں نے اپنے آپ پر تو ٹھرا دیا تھا ہم نے ان کو احادیثہ زمانے کی تاریخ ومزقناہم کل ممزقین اور زرہ زرہ کر دیا تھا ہم نے ان کو پورا زرہ زرہ کرنے کے ساتھ انہ فی ذالک لآیات لکل صبار شکور یقینا اس میں خامخا دلائل ہیں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے والم ابلیسن اور یقیناً سچ کر دیا ان پر ابلیس نے اپنا گمان فتبا تو یہ ش... اس ابلیس کے تابے دار ہو گئے اللہ فریقم من المومن مگر ایک گروہ مومنو میں سے وہ چچا اور بھتیجا تھے اوس اور خزرج صبا سے انہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف مگر ایک گروہ مومنوں میں سے یہ دلیل ہے عصمت انبیاء پر کہ جب مومن شیطان سے بچ سکتے ہیں اس کی تابے سے تو نبی تو ضرور بچے ہے اما کان من سلطان نئی تھا اس شیطان کے لیے ان پر کوئی غلبہ اللہ علیہ نلاما مگر اس لیے ہم نے شیطان کو طاقت دی لینا کہ ہم ظاہر کر دے من اس کو یو منو بالاخرت جو ایمان لاتا ہے آخرت پر مممن اس سے ہوا منہا فی شک جو ہو اس آخرت سے شک میں وربوکا علا کل شین حفیظ اور تیرا رب ہر چیز پر ہے حفاظت کرنے والا نگہبان قُلِدُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اب یہ رد ہے شرک کی مکمل اور رد شرک فی الدعا کی کہہ دیجیے آپ پکارو ان لوگوں کو ظام تم جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو من دون اللہ, اللہ کے سوا جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا علوہیت کا کیونکہ مشرق صرف گمان ہی ہوا کرتا ہے کوئی پختہ عقیدہ ان کا نہیں ہوتا لائے کونا مسپالا ذرۃن فماواتی والا فلارد یہ جن پر تم اللہ کے سوا الحیت کا گمان کرتے ہو یہ مالک نہیں ہے ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں کسی چیز کے مالک نہیں مسقال ولا فی فلارد تفصیر رحمانی نے لکھا من خیر و شرف نہ خیر کے مالک نہ شر کے مالک نہ نفع کے مالک نہ ضرر کے مالک مسقالی والا فلارد مالک نہیں ہے ایک ذرے کے برابر بھی نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں تو پھر کیوں مانگتے ہو ان سے کہ مالک نہیں ہے دوسری وجہ وہ مالا ہوں فی ہما من شرک نہیں ہے ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں کوئی حصہ شراکت اللہ کے ساتھ تو کیوں مانگتے ہو ان سے تیسری وجہ وما لہو من ہم من اور نہیں ہے اللہ کے لیے ان میں سے کوئی امدادی تو نہ امدادی ہیں اللہ کے امداد کرنے والے معاونین ہیں تو کیوں مانگتے ہو ان سے ولا تنفا شفا تو اندو اللہ علی من یہ چوتھی وجہ اور فائدہ نہیں دیتی شفات اللہ کے ہاں کسی کی بھی اللہ علیہ عظیم الہو مگر اس کے لیے جس کو لئے اللہ نے اجازت کی ہو تو شفات قاہری کی رد ہے قرآن میں چوبیس مقامات پر سراہطن ان میں سے ایک یہ ہے تو ساتھ میں شفاعت ازنی کی بھی کا اس بات بھی ہوگی اللہ علی من عظیم کے ساتھ حدیث میں بھی آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا مئی اشفا میں پہلا شفات کرنے والا ہوں تو چار وجو کے ساتھ ان کی پکاروں کو باطل ٹھہرا دیا گیا کہ جن کو تم پکارتے ہو نہ وہ مالک ہے نہ شریک ہے مالک کے نہ امدادی ہے مالک کے اور نہ مالک پہ ان کا زور چلتا ہے تو پھر کیوں پکارتے ہو حتائدہ فضیان قلوب یہاں تک کہ جب چل جائے چلا جائے ڈر ان کے دلوں سے حیبت اور ڈر قیامت کا جب ان کے دلوں سے چلا جائے گا تو پھر قالو کہیں گے یہ نیچے والے مادا کالا ربکم کیا کہا تھا تمہارے رب نے کال الحق کا تو کہیں گے یہ اوپر والے رب نے حق کہا تھا حق کہا تھا شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں آیت نمبر بائیس کے بارے میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں کفا بحیل آیت نور برہانا فنفع اللہ اربا منتقی من یہ آیت توحید کے لیے نور اور برہان کے طور پہ کافی ہے اللہ نے فنفع اللہ المراتب الاربع اللہ نے فنا فل ہو اللہ نے نفی کر دیے چاروں مرتبے ان کے معبودین سے من منتقل اعلیٰ سے ادنا کی طرف انتقال کرتے ہوئے کہ نہ مالک ہے نہ شریک ہے نہ امدادی ہے اور نہ زور آور ہے نہ مالکان دی شریکان دی امدادیان ندی نو اللہ بان زور اوور شفارسی ندی را بلی فائدہ نہیں دیتی شفارس اللہ کے ہاں مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے اجازت کی ہو حتا قلوب قلوبهم یہاں تک کہ جب ڈر چلا جائے ان کے دلوں سے تو کہیں گے یہ نیچے والے کیا کہا تھا تمہارے رب نے تو کہیں گے اوپر والے الحق اے قال الحق رب نے جو کہا تھا وہ حق تھا سچ تھا اور یہ اللہ العلی و انچے مرتبے والا ہے الکبیر بڑی شان والا ہے اب زجر اور دلیل الزامی عقلی قل کہہ دیجئے من یرزق کم من السماوات والاردر کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے قل اللہ یہ چپ ہو جائیں گے تو آپ جواب دے دیجئے اللہ رزق دیتا ہے وَآنَا أَوْئِيَاكُمْ لَعَلَاهُ دَنَوْ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اب یہ کلام ہے مجارات الخسم میں سے مسئلہ ثابت ہو گیا دلیل کے ساتھ ہم ایک اللہ کو الہ مانتے ہو ہیں تم ہر در درگاہ کو صفت علوہیت دیتے ہو الوہیت کے مرتبے پہ مانتے ہو تو ہم ہدایت پہ ہیں یا تم اب تم ہی فیصلہ کر لو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اور معنی اور سبق اس کو جاننا اور ماننا اور اس پہ عقیدہ رکھنا یہ ہدایت کا سبب ہے یا جو تم کرتے ہو ہر در اور درگاہ کی عبادت اور غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہو کبھی شفاعت قہری کی بات کرتے ہو کبھی اللہ کی صفات مخلوق میں تقسیم کرتے ہو حقوق اللہ مخلوق میں تقسیم کرتے ہو تو سنو و ہم یا یا تم تم لا خام خواہ ہدایت پر ہیں او فی فیزل یا گمراہی ظاہر میں ہم دونوں میں سے ایک فرقہ ہدایت والا دوسرا گمراہ کا عقیدہ رکھنے والا گمراہ ہے کہ ہر در در اور درگاہ کو الہ کہنے والا گمراہ ہے لا الہ اللہ کو ماننے والا جاننے والا اس پہ عقیدہ رکھنے والا یہ ہدایت پہ ہے کہ اس سے منہ پھیرنے والا انکار کرنے والا ہدایت پر ہے تو ہی جواب دے دے ہم یا تم لا اللہ ہدن خامخا ہدایت پر ہیں او فی زل مبین یا ظاہر گمراہی میں ہے کل آپ کہہ دیجئے لا تو سلونا اجرم تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا ہے وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں پوچھا جائے گا ہم سے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو کل کہہ دیجیے اجمع بینا ربنا رب جمع کر دے گا ہمارے درمیان ہمارا رب ہم سب کو جمع کر دے گا پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ اور یہ اللہ بہت اچھا فیصلہ کرنے والا ہے الفتح بیلطن راوسون کے دے جائی رہنے والا ہے فیصلہ کرنے والا ہے العلیم جاننے والا ہے اب زجر بے شرک اور مطالبہ دلیل کا مشرکوں سے آیت نمبر قل تم بھی آپ کہہ دیجئے دکھا دو مجھے وہ لوگ جن کو تم نے الحق تم شریک بنایا اللہ کا اے جال تم بھی شرکا جن کو ٹھہرایا تم نے اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار کل ایسی بات نہیں ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے بل بلہ اللہ العزیز الحکیم بلکہ یہ اللہ یتقا ہے غالب اور حکمتوں والا ہے اب اس بات رسالت بطور تسلیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَزِيرًا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا وَلَاكِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگوں میں سے نہیں سمجھتے کا فتن لنا سے کا فتن جمیا کا بمانے جامعن اور تا مبالگے کے لیے جیسے علامہ میں تا مبالے کے لیے زجا مانا کرتا ہے لنا سے کا جمیان یا کف بمانے منع کرنا اور تا ابالو کی منع کرنے والا شرک اور اللہ کی نافرمانی کسے سب لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا لیکن اکثر لوگوں میں سے نہیں جانتے واقعات قیامت نہیں جانتے قیامت کو زجر القیامت اور کہتے ہیں یہ کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا اگر ہو تم سچے کل تو کہہ دیجیے لکومیاد تمہارے لیے ایک وعدہ ہے مقرر وقت مقرر ہے یومن اس دن کا لا تَسْتَأْخِرُونَهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ کے پیچھے نہیں ہو گے تم اس سے ایک ساتھ اور نہ آگے ہو جاؤ گے اس سے وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القران يزجر بإنكار القران اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہرگز ہم ایمان نہیں لاتے اس قران پر ولا بالذي بين يديه اور نہ اس پر جو اس سے پہلے تھی تخويفب ولو ولاد ظالم نا موقوف ربیم اور جب تو دیکھے گا کہ جب ظالم ہوں کھڑے ہوں گے اندر ابیم ان کے رب کے ہاں میلا بادین القلا واپس کریں گے بعض ان کے بعض کو باتول اللہ ددینس تجریف اللہ ددینس تکبرو ایک دوسرے کو جواب دیں گے یار جیو باد میلا بادین القولہ کہیں گے وہ لوگ جو کمزور کیے گئے تھے ان لوگوں کو جو تکبر کرنے والے تھے استقبروں یہ چھوٹے بڑوں کو کہیں گے مریدین پیروں کو کہیں گے شاگرد استازوں کو کہیں گے ورکر لیڈروں کو کہیں گے لم مومنین اگر نہ ہوتے تم تو خامخا ہوتے ہم ایمان والے قال تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا نسو پانچ مارچ سن انیس سو اٹھان میں یہاں ہماری پشاور میں اس جامع مسجد میں درس قرآن کا آغاز افتتا تھا بادل عیشہ مجھے یاد ہے میرے شیخین کریمین تشریف لائے تھے حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا غلام حبیب صاحب رحم اللہ تعالی رحمت عمسیہ اور شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صلی اللہ تعالی وز وم ہُو و راہ حفیظ تو شیخ صاحب نے محترم مولانا محمد طیب صاحب نے یہ آیتیں پڑھی تھیں تقریر میں پانچ مارچ سن انیس سو اٹھانوے کی نماز کے بعد یہ آیات تقریر کے دوران اس کا ترجمہ کیا تھا اپنے مخصوص انداز میں ماشاءاللہ اللہ آج بھی میرے کانوں میں وہ آواز گونج رہی ہے اس بات کو تقریباً بائیس سال گزر گئے بائیس سال سے زیادہ عرصہ ہم استاذوں کے سامنے ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی آواز ہمارے دلوں میں اتر اترا کرتی تھی اور دل کی تختی پہ رقم ہو جایا کرتی تھی اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی مجھے حرف حرف یاد ہے جو کچھ انہوں نے کہا تھا جس انداز سے کہا تھا جس لئے کے ساتھ کہا تھا سب کچھ مجھے یاد یہاں تو اب کوئی شوق اور ذوق نہیں توجہ انابت اور رغبت ہی نہیں بائیس سال پرانی بات قال اللہ ددین استقبر استضعفوا کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے خود کو بڑا جانا تھا ان لوگوں سے جو کمزور کیے گئے تھے کہیں گے وہ کالا ماضی بڑے چھوٹوں کو کہیں گے پیر مرید کو کہیں گے استاد شاگرد کو جواب دیں گے لیڈر ورکر کو جواب دیں گے آنا سد نا کمان الہدا میں ہم نے بند کیا تھا تمہیں قرآن سے الہدا الہدا قرآن سے دین اسلام سے بعد بعد اس کے آ گیا تھا یہ قرآن تمہارے پاس بلکن تم بلکہ تم خود تھے مجرم وقال للذین بل مکر اللی ونہار اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور کیے گئے تھے چھوٹے تھے شاگر تھے مرید تھے ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا تھا اچھا آپ نے منع نہیں کیا تھا تو کیا یہ تدبیر تھی لیل و نہار کی دن رات نے ہمیں حق کیا تھا یا بل مکر اللیلی والنہار بلکہ وہ تدبیر ہیں آپ کی رات اور دن ہر وقت استامروننا جب تو آپ حکم کرتے تھے ہمیں ان نگفر باللہ کہ ہم انکار کر دیں کفر کر دیں اللہ کی توحید سے وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادَا اور ٹھہرا دے ہم اللہ کے لیے ہی سدار و اثر مت لما راہبا اور چھپا دیں گے یہ پشمانی جب دیکھ لیں گے دونوں اللہ کا عذاب دونوں عذاب میں معذب ہوں گے کیوں دونوں ہی گمراہ تھے لایا تدونا و لایا دونا تابوم ازل مقودی و ازل القید نہ خود سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں اور نہ اپنے تابے داروں کو سیدھی راہ دکھانے والے ہیں مقود تابے داری کرنے والے بھی گمراہ وَأَزَلُ الْقَائدُ اور وہ قائد جس کی تابے داری کی ہے انہوں نے وہ بھی گمراہ گمراہ گمراہ کے پیچھے چل رہے تھے تو دونوں جہنمل اغلا لفی آنا قلعہ کفرو اور پھیرا دیں گے ہم تو ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا تھا اور بدلہ نہیں دیا جائے گا ان کو مگر اس کا جس کا یہ عمل کرنے والے تھے اب اس بات رسالت عمار سی قریت نظیر ہم نے نہیں بھیجا کسی گاؤں میں بھی کوئی ڈرانے والا کتاب کو بیان کرنے والا نظیر کا اطلاق کتاب کے بیان کرنے والے پہ ہوتا ہے یہ بل مکر و اے بل اے بل لنا مکر یا دا دعوت اسرو ازداد میں سے ہے تو اسر چھپا دیں گے یہ پشیمانی یا ظاہر کر دیں گے یہ پشیمانی ازداد ان افعال کو کہا جاتا ہے جن میں مانعین زدین مراد ہوں چھپانا اور ظاہر کرنا دو متضاد معنی ہیں دونوں مراد ہو سکتے ہیں رو سے کبھی کبھی ایک فعل ایسے ہوتا ہے جس میں مانین زدین مراد ہوتے ہیں نہیں بھیجا ہم نے کسی گاؤں والے کسی گاؤں میں بھی کوئی ڈرانے والا مگر کہا تھا مترف ہوا اس گاؤں کے مالداروں نے کہا بیما اور سل تم بھی کافرون یقینا ہم اس پر کہ تم بھیجے گئے ہو اس پر انکار کرنے والے ہیں وہ اور کہا تھا انہوں نے ہم زیادہ ہے مال اور اولاد میں ہمارے مال زیادہ اولاد جر اور نہیں ہے ہم سزا یافتہ معذبین عذاب دیے گئے قل جواب کہہ دیجیے میرا رب فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے و یقدر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے لیکن اکثر لوگوں میں سے نہیں جانتے دوسرا جواب نہیں ہے مال تمہارے اور نہ اولاد تمہاری بلتی اس طریقے سے کہ نزدیک کر دے تم کو ہمارے ہاں زلفا درجے میں علام عوام صلیحن مگر وہ کوئی جو ایمان لایا اور جس نے عمل کیا نیک تو یہ لوگ ان کے لیے بدلہ ہوگا دو چند اس وجہ سے کہ انہوں نے عمل کیا تھا اور یہ ہوں گے بالا خانوں میں امن سے اب پھر زجر منکرین قرآن کو اور وہ لوگ جو کوششیں کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ان کو کمزور کرنے کی تو یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اب تیسرا جواب کل انب بھی اب صتر رسق علی می پہلے کہا تھا یب سترسقا قدرت کے اظہار کے لیے اب کہا ہے یب سترسق علی امتحان مخلوق کے امتحان کے لیے میرا رب فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے اس جس کے لیے <شَيْئِن> خرچ کرتے ہو کسی چیز میں سے فہو یوخلیفو تو یہ انفاق پیچھے لے آئے گا چھوڑ دے گا منفق کے لیے ثواب فہ اشارہ اس انفاق کو ہے یوخ لیف خلیفہ لے آئے گا پیچھے لے آئے گا منفک کے لیے ثواب یا اور مال یعنی اللہ اس کا عوض دے گا تمہیں تو یہ الفاق اور مال پیچھے لے آئے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یم حق اللہ صداقات اللہ سود کا مال ختم کرتا ہے اور صدقات کا مال زیادہ کرتا ہے وہ ہوا خیر الرازی یا ثواب یہ اللہ بہتر ہے رزق دینے والوں میں سے یوم شروع اور یاد کرو وہ دن کے جمع کر دے گا اللہ ان سب کو پھر فرمائے گا فرشتوں سے آیا یہ لوگ تھے یہ لوگ تھے تمہاری عبادت کرنے والے تمہارے امر سے قالو تو فرشتے کہیں گے سبحان کا اللہ پاکی ہے تیرے لیے تو ہی ہمارا معاون ہے ان کے سوا بلکانو یعبدون نہ لیکن یہ عبادت کرتے تھے جنات کی فی الحقیقت کیونکہ شیطان اور جن کے کہنے پر ہماری عبادت کرتے تھے تو یہ ہماری عبادت در حقیقت کے عمر سے تھی تو شیطان کی عبادت تھی نسبت فیل کی عامر کی طرف ہوتی ہے آگوا ہم ہم مومن ان میں سے جنات پہ ایمان رکھنے والے تھے پھل یو ملا کم لباد ان تو آج کے دن اختیار نہیں رکھیں گے باس تمہارے باس کے لیے نہفے کا اور نہ ضرر کا نہ فائدے کا اور نہ نقصان کا وہ نہ قول نہ ظلم اور کہ دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا زو کو نہ تم بھی ہاتھون چکھ لو اذاب آگ کا اس آگ کا کہ تم تھے اس پر تکزیب کرنے والے اس کو جھٹلانے والے اب زجر بن قارل قرآن وی داتوطلا جب پڑی جاتی تھی ان پر ہماری آیت واضح واضح تو کہتے تھے یہ نہیں ہے یہ اللہ رجول مگر ایک آدمی ہے یور اما کا با کم یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پھیر دے اس سے کہ تھے عبادت کرنے والے ان کے تمہارے آبا باپ دادا کے دین اور معبودین سے تمہیں پھیرنا چاہتا ہے یہ آدمی رجول تو مانتے ہیں وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا اِفْكُمْ مُفْتَرَا اور کہتے ہیں یہ نہیں ہیں یہ مگر جھوٹ خود سے بنایا گیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے حق کے بارے میں جب آگیا ان کے پاس یہ حق, حق قرآن انہذا نہیں ہے یہ اللہ سحر مبین مگر جادو ظاہر وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا اور نہیں دی ہم نے ان کو کوئی کتابیں کہ یہ پڑھتے ہیں ان کتابوں کو فی اس بات اشر ہم ان کے پاس دوسری کوئی کتاب ہے جو ان کے شرک کے اس بات میں یہ پڑھتے ہیں کیونکہ توحید کا بیان ہے قرآن میں تو شرک کا رد ہے عمار صنع قبل کا من نذیر اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا اعلی جواز شرکی بیان کرنے والا شرک کی جواز پر حرام کے جواز پر ہم نے نہیں بھیج ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی پیغمبر وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبل اور تقسیب کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وَمَا بَلَغُوا مَا آتَيْنَاهُمْ نہیں پہنچے یہ موجودہ سوے حصے کو ایک فیصد بھی معار عشر عشیر کو کہتے ہیں دس دسویں کا اور آشیر عشر العشر کو کہتے ہیں تو دسویں کا دسواں ایک ہوا نا پھر اس ایک کا دسواں سواں ہوا نا تو ایک فیصد انکت ان والعیون میں امام ماوردی نے یہ مانا کیا میں اشار کسے کہتے ہیں عشر العشیر کو اور عشر العشر کو کہتے ہیں دسویں کا دسواں آشیر ہوا اور اس عشیر یعنی اس دسویں کا دسواں پھر میشار ہوا تو یہ ہمارے محاورے میں ایک فیصد ایک فیصد استعمال ہوتا ہے نا ایک فیصد بھی تم اس بات کے سچ ہونے کی امید نہ کرو ایک فیصد امید بھی نہیں اور ایک فیصد چانس بھی نہیں تو یہ فیصد ہی میں ایک فیصد ہمارے عرف میں بھی استعمال ہوتا ہے قرآن نے بھی کہا پہلے والوں کو میں نے جو طاقت دی تھی اس طاقت کی ایک فیصد طاقت بھی ان کو نہیں دی ایک فیصد بھی وَمَا بَلَغُ مِن شَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور نہیں پہنچے یہ لوگ سویں حصے یعنی ایک حصے کو بھی ایک فیصد بھی اس طاقت کے آتَيْنَاهُمْ جو ہم نے دی تھی ان کو فَقَذَّبُوا رُسُولِ تو انہوں نے تقزیب کی تھی ہمارے نبیوں کی ہمارے رسولوں کی تو ان کو ہم نے تباہ کر دیا فَقَيْ فَقَانَنَا کی تو کیسے تھا میرا آزاب نیری میرا انکار تھا ان کے انکار کا انجام اب طریقہ تبلیغ کا قل کہہ بواحدا یقینا میں نصیحت کرتا ہوں تم کو ایک بات کی انتقوم کے کھڑے ہو جاؤ ایک اللہ کے لیے دو دو اکیلے اکیلے دو دو مانا مل بیٹھ کے مشورہ کرو یا اکیلے اکیلے بیٹھ کے سوچو سم ماتافت کرو پھر سوچو ماں بھی صاحب کہ نہیں ہے تمہارے اس صاحب پر کوئی پاگل پن صاحب تمہارے ساتھی پر خیر پر کیونکہ ساتھی پن خیر خواہی کا تقاضا کرتا ہے جو جس کا ساتھی ہو اس کی خیر تلاش کرے گا انہ نذیر اللہ نہیں ہے یہ مگر ڈرانے والا تمہارے لیے سخت سے پہلے سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرا رہا تو عذاب سے پہلے عذاب سے ڈرانا یہ بھی خیر خواہ ہے ایک نقصان آ رہا ہے اور تم اس نقصان سے پہلے سے دوسروں کو خبردار کر دو کہ بھئی تو چاہ رہا ہے جس راہ پہ اس راہ پہ ہلاکت کا گہرا کھڈا ہے تم اس میں گر جاؤ گے چلو نہیں بھائی بس کر دو بس کر دو راہ پہ نہ چلو یہ عذاب سے پہلے نقصان سے پہلے پیشگی اطلاع دینا عذاب کی اور نقصان کی یہ بھی خیر خواہ ہے قل کہہ دیجئے طریقہ تبلیغ کا ماسا من اجرن فہ کم وہ جو میں نے مانگی ہے تم سے کوئی اجرت حق کے بیان پر دین کے بیان پر اگر میں نے آپ سے کوئی ایوز بدلہ اور مزدوری مانگی ہو تو وہ تمہاری ہوئی یہ ناجری اللہ اللہ نہیں ہے میری اجرت اور میری مزدوری اور میرا بدلہ مگر اللہ کے ہاں اعلیٰ بمانے عندہ کیونکہ اللہ پر کسی کا حق واجب نہیں ہے تو اعلیٰ تو وجوب کے لیے آتا ہے نہیں آئندہ کے معنی میں لیکن اعلیٰ اللہ نے فرمایا اور اللہ تسلی دے رہا ہے تمہارا حق میں نے اپنے, اپنے اوپر واجب کر دیا ہے یہ اعلیٰ تسلی کے لیے آیا ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے قل کہہ دیجیے ربی یکل حق یقینا میرا رب مارتا ہے حق کے ذریعے باطل کو اللہ ملغیوب اللہ جاننے والا ہے غیب کا قل جال حق کو کہہ دیجئے آ گیا حق وما دیول الباطل اور ظاہر نہیں ہوگا باطل وما یعید اور واپس نہیں آئے گا باطل قرآن آ گیا نبی علیہ السلام صاحب قرآن اب باطل کی طاقت نہیں کی ظاہر ہو جائے واپس ہو جائے او انزل تو یقظف بالحقب الھہ یا مضبوطی مضبوط کرتا ہے حق کے ساتھ مومنوں کے دلوں کو یقضف و بالحق کئے ماا۔قل کہدی جہ انزل تو اگر میں گمراہ ہوں تو فہن نہما دللو ااعل نفسی یقینا میری گمراہی کی سزا میرے اپنے آپ پر ہے۔ وئی نہ تادئی يُوحِي فبیما یہی اور اگر میں ہدایت پہ ہوں۔ تو اس وجہ سے کہ وہی کی جاتی ہے میری طرف میرے رب کی طرف سے مجھ پر وہی کی جاتی ہے مجھ کو وہی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے یعنی ہدایت وہی کے بغیر تو ملتی نہیں تو میں ہدایت پہ ہوں اس وجہ سے کہ یا ربی وحی کی ہے میری طرف میرے رب نے یقیناً یہ اللہ میرا رب سننے والا اور قریب ہے سمیع اگر تو دیکھے جب کہ یہ سب ڈر جائیں گے قیامت میں فلا فوتا تو پھر بچنا نہیں ہوگا کسی کا بھی وہ قذو ممکان قریب اور پکڑے جائیں گے یہ نزدیک جگہ سے نزدیک جگہ سے اچھا جال حق وما يبدي الباطل باطل سے مراد کیا ہے یا باطل معبودین ہے اور یہ مایوبدی الباطیلو فت دنیا و مایوت فی الحر ہے حسن بصری سے نشاپوری نے یہ تفسیر نقل کی وقال اور کہیں گے یہ آمنا منا بھی ہم ایمان لے آئے قرآن پر بھی ہی توحید پر بھی نبی علیہ السلام پر دین اسلام پر بھی قیامت پر تخیف و ان تناش اور کہاں ہوگا ان کے لیے پکڑنا ایمان کا تناوش تحصیل المان کہاں ہوگا مم مکان بڑی دور جگہ سے یہ تو دنیا کے بازار میں ملتی ہے یہ تو قیامت دور ہے دنیا سے وہ کالوا منہ اور کہتے ہیں یہ ایمان لائے ہیں ہم اس پر وانا لہم تناوش تو کہاں ہوگا ان کے لیے پکڑنا ایمان کا تحصیل الامان مم مکان ام دور جگہ سے وقد قد کا فروب ہی من قبل اور یقیناً انہوں نے انکار کیا تھا توحید کے مسئلے پر قرآن اور نبی علیہ السلام سے انکار کیا تھا قیامت سے انکار کیا تھا من قبل اس سے پہلے وہ یک ضیفون اور یہ مارتے تھے بالغیب غیب سے غیب سے مارتے تھے غیب کی سے دعوے بے دلیل باتیں کرتے تھے یک ضفونہ بلحق بالغیب یہ معنی غیب معنی بے دلیل بات اور وہ اولی دی دا دیدام رینا یعنی نادیدہ بے دلیل بات کرتے ہیں یہ اشیام اور حائل ہو جائے گا حیل مصدر ہے نا بے فعل ہے یعنی واقعات و بین یہ مانا حائل واقع ہو جائے گا ان کے درمیان اور اس کے درمیان جن کو جس کو یہ چاہتے ہیں یشتگ خواہش کرتے جس کی کما فل اشیا جس طرح کام کیا گیا تھا ان کے امسال کے ساتھ ہم مسلوں کے ساتھ اس سے پہلے وہ قوم نوح قوم سمود عاد اور دوسری اقوام محلقہ تھے ان فی شک کی مریب یقیناً تھے یہ شک میں ایسا شک جو وقتاً فوقتا زیادہ ہوتا تھا مریب ریب جو شک اضافے کے پہ اضافہ ہوتا تھا اس میں تو صورت میں عزرف البا بیان ہو گیا انبیاء بھی عاجز اولیاء بھی عاجز ملائک بھی آجز بادشاہ اور جنات بھی آجز اور ساتھ میں چار طریقوں سے شرکی رت کی مکمل کہ نہ تو مالک ہیں تو پھر کیوں آواز کرتے ہو ان کو غائبہ نہ پکارتے ہو نہ شریک ہے اللہ کے مالک کے نہ امدادی اور زہیر ہے اور نہ اللہ پہ زور رکھنے والے ہیں کہ زور سے تمہیں چھڑا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاتر السماوات والارض جاعیل الملائکہ رسولاً اولی اجنحة مثنا وسلاس ورباع یزید الخلق خلقی مایشا ان کلی شعی ان قدیر سورت الفاتر مکی صورت ہے سور فرقان کے بعد نازل ہوئی ہے تریالیس نمبر ہے نزول میں اور پینتیس نمبر ہے مصحف کی ترتیب میں سورہ سبا کے بعد لگی ہے اس سورت کو سورت الملائکہ بھی کہتے ہیں کیونکہ سورت کی ابتدا میں ملائکہ اور ان کے پروں کا ذکر ہے تسمیت الکلی بھی اسمل کے قبیلے سے سورت الفاطر کا ربط سورہ صبا کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر تھا اس میں سے پہلا ربط سورت اس سبا میں عدلہ نقلیت ہے عالت توحید تو اس سورت میں تیرہ عدلہ عقلیت توحید باری تالا پر عقلی دلائل تیرہ سورت اس میں عدلہ نقلیات ہے امبیا ملائک اور جنات سے توحید پر تو یہاں تیرا عقلی دلائل یا سورت اس میں شفاط قہری کی نفی تھی تو یہاں بھی اس پر تفریح ہے اور شرف دعا کی نفی ہے سورت سبھا میں مسئلہ ثابت ہوا کہ مختار ایک اللہ ہے تو یہاں فرمایا الحمد جب یہ ثابت ہو گیا کہ اختیار والا مختار واقدار ایک اللہ ہے تو پھر کہہ دو الحمدللہ للہ سورت سبا میں شر کی رد تھی بی وجوہ چار وجوہ کی بنا پر تو اس سورت میں اس بات اللہ رب العزت کی توحید کا بلا دل دلائل کے ساتھ سورہ سبا میں داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی آجیزی ذکر ہوئی تو اس سورت میں آیت نمبر پندرہ میں ترقی ہے یا سو تم اللہ او لوگو تم سب محتاج کے سبا میں آیت نمبر چار میں بشارت تھی رزق کریم کی تو یہاں آیت نمبر سات میں بشارت ہے اجر عظیم کی جو لوگ ایمان لے آئے اور ان اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا تو ان کے لیے مغفرت اور اجرن کبیر بڑا اجر ہے سورت کا دعویٰ اثبات التوحید بلا دلتیہ اللہ رب العزت کی توحید کا اثبات عقلی دلائل کے ساتھ سورت میں تین دفعہ دعوے توحید ہے پہلی آیت میں الحمد فاطر فاترواتی والارض پھر تیسری آیت میں لا الا فن تو فکون پھر تیرویں آیت میں زال اللہ ربکم لہ الملک یہ تین دفعہ دعوے توحید الحمدللہ للہ دعوی بعنوان حمد دیکھے قرآن کی پانچ سورتیں تھیں مصدر بھی الحمد للہ. ایک پہلا حصہ سور فاتحہ سے شروع ہو رہا تھا قرآن کا تو الحمد رب العالمین دوسرا حصہ سورت انعام سے شروع ہو رہا تھا قرآن کریم کا تو الحمد للہ خلق سماوا تھی ولاد وجار تھی تیسرا حصہ سورہ کاف سے شروع ہو رہا تھا تو الحمداللہ چوتھا حصہ سور صبا سے شروع ہو رہا تھا تو سور کو بھی مصدر بھی الحمد کیا الحمد هو الحمد فی الحکیم الخبیر لیکن اس آخری چوتھے حصے میں دوسری صورت بھی سور فاطر بھی مصدر بھی الحمد ہے کیونکہ اس حصے میں دو مسائل ہیں مقصدی اس بات قیامت اور شفاعت قہری کی نفی تو دو صورتوں کو مصدر بھی الحمد فرمایا الحمد تمام صفات الوحیت کی ایک اللہ کے لیے ہیں فاطر السماوات ولرد دلیل عقلی ہے فاطر کا کیا معنی ہے مجاہد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں قال ما کن تو ما فاتر السماوات ولرد مجھے پتا نہیں تھا کہ فاتر السماوات ولارت کا کیا معنی ہے الى اختسم فی فیب دو دیہاتی میرے پاس اپنا جھگڑا لے کے آئے جو جھگڑا ایک کنویں پہ تھا فقال حد ان دو تو سے ایک نے کہا میں نے اس کنویں کو پہلے کھودا تھا اور تلاش کیا تھا تو یہ میرا حق ہے تو مجھے فترہ کے معنی سمجھ میں آ فترہ اور فاتر ابتدا سے ایک چیز کو پیدا کرنا اس میں دعوے توحید بعنوان خالق بھی ہے خالق شہین کلی اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے فاتر اس سماواتی ابتدان پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا جا ملائی رسولانے والا ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے فرشتوں کا رسول پیغام پہنچانے کے لیے پہنچان پہنچانے والے الی اجنہ پروں والے مسنا دو دو وسلاس اور تین تین و ربا اور چار چار یزید و فلخلقیمہ ایشا زیادہ ہے اللہ اپنی مخلوق میں سے وہ جو چاہے یعنی مبارک فی کلی ہو اللہ برکت ڈالنے والا مخلوق میں زیادت کرنے والا یہ کلّ ہے ان اللہ کلی قدیر بے شک اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اب دوسری عقلی دلیل یفتح اللہ سمر فلام من, فلا فلا من بعدی ہی اور اس میں دعویٰ ہے متأرفی کل اللہ کا وہ جو کھول دے اللہ اپنے بندوں کے لیے لنسی لوگوں کے لیے میر رحمت ان رحمت سے تو نہیں ہے کوئی بن کرنے والا اس کا وما سکھ اور وہ جو کہ بن کر دے اللہ فلا مرسی اللہ بعدی تو نہیں ہے کوئی کھولنے والا اس رحمت کا اللہ کے بن کرنے کے بعد اور یہ اللہ ہے غالب اور حکمت ہوں اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہما سے فرمایا تھا اے میرے چچا کے بیٹے ابن عباس یہ ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں فائدہ دینا چاہے تو اللہ نہ چاہے کوئی ذرہ بر فائدہ نہیں دے سکتا اور اگر یہ ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان دینا چاہے میرا اللہ نہ چاہے تو کوئی ذرہ بر نقصان نہیں دے سکتا ازستان تفستا ان بلّہ ہی جب تو امداد مانگے تو ایک اللہ سے امداد مانگا کر اور جب تم سوال کرے تو ایک اللہ سے سوال کیا کر کیوں کہ اللہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا اللہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا یا تشکیر بنعم ہے او اسکرو نعمت اللہ یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے کی ہیں تم پر حل من خالق غیر اللہ ہی آیا ہے کوئی خالق اللہ کے سوا روقمای ولاد جو رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں اور زمینوں سے رازق لی کل شین ہو اللہ لا اللہ نہیں ہے کوئی بھی حاجت روا اور مشکل کشاں مگر ایک اللہ فنہ تو فکون تو کس طرف پھر گئے تم کس طرف موڑ دیے گئے تسلی وئی ہوں کزب کا فقت کذبت فقت کذبت من ذبت قبل کا اور اگر یہ لوگ آپ کی تقزیب کرتے ہیں تو یقیناً تقزیب کی گئی تھی انبیاء کی آپ سے پہلے وہی اللہ ترجم اور اللہ کی طرف واپسی ہے سارے کاموں کی النَّاسُ اِنَّ وَعَدَ حَقٌ فَلَا وَلَا بِاللَّهِ <الْغَرُورِ> یہ اس بات قیامت ہے او لوگو یقیناً واد اللہ کا سچا ہے تو دھوکے میں نہ ڈال دے تم کو دنیا کی زندگی اور دھوکے میں نہ ڈال دے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ باز رن نہ الغرور فائل ہے اس کا باز شیطان تمہیں نہ دے دے پھر امام غزالی رحم اللہ حیال علوم میں شیطان کے دھوکے ذکر کرتے ہیں فرماتے وَمِن حبائل شیطان کی رسیوں اور کنڈوں اور جال میں سے اولن سب سے پہلا حربہ شیطان کا یہ ہے من عمال شیطان منع کرتا ہے انسان کو نیک عمال سے پہلے تو منع کرتا ہے لیکن یہ انسان عمل سالح کی طرف چل پڑے اور شیطان سے مقابلہ شروع کر دے تو وسانی ابتامل یقول تعجل بل تفعلہ الحفیہ خری عمر کا پھر شیطان اس عمل میں سستی لاتا ہے انسان کی اور اسے کہتا ہے جلدی نہ کرو ابھی تو بڑی عمر باقی ہے آخری عمر میں توبہ کر دو گے پھر عبادتیں کرو گے سال صنعت تعجیل جب اس پہ بھی نہ ہو تو تیسرا حربہ شیطان کا تعجیل ہے جلدی کرو جلدی کرو یقول عجل فی العمل لکی یخرب جلدی کرو یہ عمل اس پہ خراب کر دیتا ہے اور چوتھا حربہ ریا ہے لوگوں کے سامنے عمل کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی انہوں مارا کا حد کا علیہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا کہ تیری تعریفیں کرے اس عمل پہ و خام سن الجبو پانچواں جال شیطان کا حربہ وہ عجب و تکبر ہے تم میں تکبر اور جب بڑائی ڈال دے گا دوسروں کی تحقیر و تاسعان وساتعان اور چھٹا وسطن تلقین الاجتہاد فی تاتی بتمع الظہور للناسی تاتوں عبادتوں میں اجتہاد کی تلقین دیتا ہے یہ بھی اچھا کام ہے یہ بھی اچھا کام ہے اس میں کیا برائی ہے اس میں کیا برائی ہے بتمع الظہور للناسی کہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے ہر بہ شان کا وعالت چھوڑو یار کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہو بس جو اللہ چاہے وہی ہوگا نا تو یہ سات قسم کے جال ہیں دھوکا نہ دے دے تمہیں ولا یغرا کم الغرور غرور دھوکا نہ دے دے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ باز شیطان ان الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُونَ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے فَاتَّخِذُو عَدُوَا تو پکڑ لو اس شیطان کو دشمنی میں اِنَّمَا يَدْعُو حِسْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ اصحابِ السَّعِیرِ یقیناً بلاتا ہے اپنے گروہ کو اس لیے کہ ہو جائیں جہنمیوں میں سے الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ یہ تخویف اخری بھی ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے عذاب سخت ہے والذین لذینہ اور وہ لوگ بشارت جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل کیا ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کے موافق ان کے لیے بخشش ہے واجرن کبیر اور اجر بہت بڑا اب پھر زجر افن حسو فراحن آیا وہ کوئی کہ مزین کر دیا جائے اس کے لیے برا عمل اس کا اور وہ دیکھتا ہے اس برے عمل کو حسن اچھا کرتا برائی ہے اور کہتا اسے اچھائی ہے جیسے سورہ کاف میں گزرتا ایک سو تین نمبر آیت چار ایک سو چار نمبر آئے اللہ دینسیاتی سب یقینا سنا سورے بکر کی ابتدا میں بھی پسات کا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں انما نحن مسلحون ہم اسلال لانے والے تو آیا وہ شخص کہ مزین کیا گیا ہے اس کے لیے اس کا برا عمل وہ دیکھتا ہے اس برے عمل کو حسناً اچھا فَإِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيهِ مَنْ يَشَاءُ پس یقیناً اللہ گمراہی میں چھوڑتا ہے جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے بادل بیان فَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ تسلی ہے تو نہ لے جائے تمہارا نفس یعنی تمہیں مار نہ لے ان پر افسوس کرنا اتنا ان پہ افسوس کرتے ہو کہ تم موت تک اپنے آپ کو لے جا رہے ہو بے شک اللہ جاننے والا ہے اس کا جو یہ کرتے ہیں چوتھی عقلی دلیل اور اللہ وہ ذات ہے جس جو بھیجتا ہے ہوائیں فتو سیرو صحابن تو اٹھا لیتی ہیں یہ ہوائیں بادل کو فسق نہ ہو تو لے جاتے ہیں ہم ان بادلوں کوشک کی طرف بل ادم وہ بلد اور گاؤں میتن خشک اور بنجر کیونکہ زمین کی موت اس کا بنجر ہونا ہے خشک سالی میں مبتلا ہونا ہے فاحنا بھی ہل تو زندہ کر دیتے ہیں ہم بارش کے ذریعے زمین کو یعنی تازہ کر دیتے ہیں سالخات کر لیتے ہیں ہم اس کو باد موت یا اس کی خشکی کے بعد کدا لکھ ان اس بات قیامت اکثر مثالوں سے ہوتی ہے کیونکہ عقل کی رسائی قیامت تک دشوار ہے تو مثالوں کے ذریعے اسی طرح جس طرح بارش کے ذریعے زمین سے تیگ نکلی اسی طرح ان نشور اٹھنا ہے اب پھر ترغیب فبلیغ من کا نہ عزت تو جو کوئی ارادہ کرتا ہو عزت کا عزت چاہتا ہو تو من شرط کی جگہ واقع ہے جواب شرط فل یتلبو عند تو یہ اللہ کے ہاں عزت کو طلب کر لے جو کہ عزت چاہتا ہے تو فلی اللہ عزت و ایک اللہ کے اختیار میں ہے عزت سب کی سب تو اللہ کے ہاں اس کو طلب کر لونا اللہ سعد الکلی متعب ولا عمل اس اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کلیم پاک اور صالح یار فعفع يرفعو میں ضمیر ہے فائل کی ہو زمیر مفول کی اس میں متعدد تو جی ہاتھ ہے سعد الکلیم والعمل ولاسالح یارفَ یرفا کی زمیر فائل اللہ کی طرف راجی ہے اور ہو زمیر مفعول مفرول کی عمل کی طرف راج عمل صالح کی طرف اٹھاتا ہے اللہ اس عمل صالح کو یعنی قبول فرماتا ہے دوسری توجی فائل کی ضمیر کلمہ طیبہ کی طرف راجی ہے اور ہو زمیر عمل صالح کی طرف راجی ہے معنی اٹھاتا ہے یہ کلمہ طیبہ عقید توحید ہو اس عمل صالح کو جیسے حدیث میں بھی آتا ہے قرطبی نے حدیث ذکر کی صابت او کما خال اللہ قول کو قبول نہیں کرتا مگر وہ قول جو عمل کے ساتھ مزین ہو اور قبول نہیں فرماتا قول کو نہ عمل کو مگر نیت کے ساتھ اور نہیں قبول فرماتا قول و عمل اور نہ نیت کو مگر اسابت سنت کے ساتھ کہ سنت کی طاعت ہو یا کی کی طرف راج ہے هو عامل کی طرف راجے اٹھاتا ہے اللہ اس عامل کو جو موحد عمل سالے کرے اللہ اس نیک عمل والے کو اٹھاتا ہے درجات میں یا یہ یرفعوں کی ضمیر کلمہ طیبہ اور عمل صالح کی طرف ہو ضمیر اس عامل کی طرف ہی توحید کا عقیدہ اور رسول کا طریقہ اٹھاتا ہے اس موحد کو درجات میں بلند کرتا ہے والذین یمکرون السیاتی لہم عذاب شدید اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری بری ان کے لیے عذاب سخت ہے وَمَكْرُولَ اِكَهُوَ يَبُورُ اور تربیر ان لوگوں کی وہ تباہ ہونے والی ہے واللہ خلقکم پانچویں دلیل عقلی اور اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں من تراب مٹی سے سمم من نطفت پھر ایک نطفے سے سمم جالکم ازواجہ پھر دیکھو اللہ نے ٹھیرایا اور بنایا ہے تمہیں جوڑے جوڑے وما تحملو من انسا اور نہیں اٹھاتی کوئی عورت پیٹ میں بچے بچے کو ولا تز اللہ بلمی اور نہیں رکھتی یعنی جنتی یہ عورت اپنے بچے کو مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے عمر ولاً قسوم عمر ہی اللہ کی کتاب اور عمر نہیں گزارتا کوئی عمر گزارنے والا اور کم نہیں کرتا اپنی عمری تبعی سے کم تو عمر سے نہیں ہوتا لیکن عمر تبعی ساٹھ پینسٹھ سال کی عمر طبی ہے اس سے پہلے کوئی مر جاتا ہے اللہ فی کتاب مگر یہ ہوتا ہے اللہ کے علم میں یہ ماں معمرن میں فیل کا معنی حدوسی نہیں ہوگا بلکہ نفس سے مصدری معنی مراد ہوگا عمر نہیں گزارتا عمر گزارنے والا یا یہ کمی اور زیادتی تقدیر سے معلق ہے تقدیر معلق ہے جیسے جو والدین کی خدمت کرے اس کی عمر میں برکت ہوگی کمی اور زیادتی فی البرکات مراد ہے یا یہ کمی من عمری عمر ہی عمر طبعی سے مراد ہے یہ ساری توجہ علماء تفسیر ذکر کرتے ہیں تو کم نہیں کرتا اپنی عمر طبعی سے کوئی مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور بے شک یہ اللہ پہ آسان ہے وما استویل بحران یہ چھٹی دلیل آخری اور نہیں برابر یہ دونوں دریاز گن یہ ایک ہے میٹھا خالص فرات آسانی سے گلے سے اترنے والا سائیگن شراب خود خوش مزہ ہے اچھا ہے اس کا پینا سائے گن شراب اس کا میٹھا ہے سائےگ اچھا نگلنے والا جو کہ کڑوا نہ ہو کڑوی چیز گلے سے نہیں اترتی آسانی سے لیکن سائغ سائغ شرابہ رچتا ہے پینے میں رچتا ہے پینے میں شاہ صاحب مانا کرتے وھا ذا مل حنوجا جو یہ دوسرا ہے نمکین کڑوا و من کلن تاکلون لحم ان دیکھیں دریاں اور نہروں کا پانی قابل استعمال ہوتا ہے تو اس کو میٹھا بنایا سمندر کا پانی اضافی ہوتا ہے استعمال سے اضافی ہوتا ہے تو اسے نمکین بنایا کیونکہ سمندر میں اتنی مخلوق ہے اور آئے روز اموات ہوتی ہیں اگر یہ میٹھا ہوتا یہ پانی سمندروں کا اور اتنی مخلوق اس میں روزانہ مرتی تو ان کے مرنے کے بعد اتنی تعفن پھیلتا اتنا تعفن اور بدبو کے کوئی زندہ نہ رہ سکتا خشکی پہ تو اللہ نے سمندر کے پانی کو نمکین بنایا کہ وہاں جو چیز مر جائے تو وہ وہی پانی کے اندر ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے نمک اس کو کھا لیتا ہے اور اس کی بدبو باہر نہیں آتی تو اللہ نے کیا بڑا نظام چلایا ہے وہ تس تخریجونا کلن تا کنون الحمن اور اس ہر ایک سے تم کھاتے ہو گوشت تازہ تازہ تس تخریجونا تن اور نکالتے ہو تم زیورات بس کہ تم پہنتے ہو اس کو یعنی وہ موتی پتھر وغیرہ تستخرجون معلوم یہ ہوا کہ پتھر سمندر والے مرد بھی پہن سکتے ہیں وہ ترل فل کفی اور دیکھے گا تو کشتی کو اس میں پیچھے کرنے والا پانی کو پانی کو تو پیچھے نہیں کرتی خود آگے جاتی ہے لیکن یہ بے اعتبار احساس ناظر دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہوتا ہے جو کشتی میں بیٹھا ہو گویا کہ یہ پانی پیچھے جا رہا ہے وہ پیچھے نہیں جا رہا ہوتا تم آگے جا رہے ہو لگتا ہے ایسے جیسے کہ پانی پیچھے جا رہا ہے بتا من فضل اس لیے کہ تم ڈھونڈو اللہ کے فضل سے ولا اللہ کم تشکر کہ تم شکر ادا کرو اللہ کی نعمت کا اب ساتویں عقلی دلیل یولی جل لیلا فن نہاری یولی جل نہارا فل داخل کرتے اللہ رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں موسمہ کے انقلاب سے گرمیوں کے موسم میں رات چھوٹی اور دن بڑا سردیوں کے موسم میں دن چھوٹا اور رات بڑی ہو جاتی ہے الشمس والقمر اور اللہ نے تابع کیا ہے سورج اور چاند کو کلنو لیا جلی مسمہ یہ سب جاری ہیں روانہ ہیں نیٹے مقرر تک مقرر وقت تک اجل ظالی اللہ ربکم کم الملک ان صفات والا اللہ تمہارا رب ہے خاص اس اللہ کے اختیارات ہیں الوحیت والے اکیلے اسی کے اختیارات ہیں اب زجر ودینا تھونا ہی ما من ختمیر اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ مالک نہیں ہیں ذرہ بھر کے کسی چیز کے بھی قطمیر کھجور کی ہڈی کے اوپر باریک سی جلی ہوتی ہے ایک چھوٹا باریک پردہ ہوتا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں یہ ان کے ساتھ جمع زویل قول کے لیے آیا کرتی ہے ما املی اس سے مراد بت نہیں ہے تفسیر و حرمانی میں آلوسی صاحب نے عیسائیت کے نیچے لکھا مراد اس سے ملائکہ عیسا اور روزیر وغیرہ ہیں علیہ وات مالک نہیں ہے یہ ذرا ذرہ بر کے اور ہمارے شیوخ کے شیوخ کے شیخ شیخ حسین علی الوانی رحمتہ اللہ علیہ رئیس المفسرین حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے یہ مایملی کنمن قطمیر قبروں والوں کو پکارا قبروں والوں کو پکارنے والے سے کہا کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ لوگ تو اپنے کفن کے مالک بھی نہیں ہیں جیسے قبر میں میت پڑی ہے تو کھجور میں ہڈی پڑی ہے ہڈی کے اوپر پردہ ہے میت کے اوپر کفن ہے تو یہ کفن میت کا نہیں ہے وہ اس کا مالک نہیں تو جب میت اپنے کفن کی مالک نہیں تو اور کیا اختیارات ہوں گے اس کی کیا ملکیت ہوگی اور کیوں مالک نہیں ہے میت کفن کا اس وجہ سے مالک نہیں ہے مرنے والا مردہ اپنے کفن کا کہ اگر کسی نے زکات دینی ہو اور وہ غریب کو کفن دلوا دے غریب مرا ہے گاؤں میں اور اس کو زکات کے پیسوں کا کفن دلوا دے تو یہ زکات ادا نہیں ہوگی کیوں کہ یہ تو مرنے والا ہے اور اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی زکات کے لیے تملیک شرط ہے ہاں وہ رسا کو دے دے وہ تملی لے لیں اور پھر اپنے مردے کو پہنا لے وہ جدا بات ہے لیکن یہ مردہ مالک نہیں بن سکتا ما ام من نہ میری اپنے کفنوں کے مالک بھی نہیں ہے یا دوسری مثال کے ذریعے سمجھ لو چور نے چوری کی اور چوری ثابت ہو گئی شریعت کے اصول کے مطابق اور حد شری تک بھی پہنچی تھی یہ چوری دس درہم یا اس سے زیادہ تھی تو اس کی سزا ہاتھوں کو کاٹنا ہے فخت ہوا دیا ہوں سور میں اب جب ایک نباش کفن چور گیا اور قبر کو کھود کے میت کا کفن چوری کر لیا وہ کفن خواہ جتنا قیمتی بھی ہو اور وہ جرم نباش کا گواہوں کے ساتھ ثابت بھی ہو جائے شران پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ سرقہ کی تعریف نہیں ثابت ہو رہی سرقہ کہتے ہیں کسی کا مالے مملو کا محفوظہ چھپانا تو یہ مال مملوکا نہیں تھا یہ اس کفن کی مملوک نہیں میت کی مملوک نہیں ہے تو اسی لیے سرتا کی حد نباش پہ نہیں جاری ہوگی تو کھجور میں ہڈی ہڈی پہ پردہ قبر میں مردہ اور مردہ پہ کفن مردے اپنے کفنوں کے مالک نہیں تمہارے لیے بچوں کے مالک کیسے ہوئے بیماری دور کرنے کے مالک کیسے ہوئے قیامتی نبی شیر کی کم اگر تم پکارتے ہو ان کو تو یہ نہیں سنتے تمہاری آواز اور پکار کو اور قیامت کے دن یہ انکار کریں گے اگر سن بھی لے لو ممتنعات میں سے اگر سن بھی لیں لو سمی فرض کرو اگر سن بھی لیں تو مستجابو لکم یہ قبولیت نہیں کر سکتے تمہاری آواز کی کیوں لئن المیت لیسا من شانیہ السماع ولا اتحقق منہ السماع الا موجزتاں کا سماع اہل القلیب تفسیر علمانی میں علوسی صاحب فرماتے میت کی صفت سننا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میت سے سماع ثابت ہے الا موجزتاں ہاں ایک کام نہ ہو اور نبی کے ہاتھ پہ اللہ ظاہر کر دے اس کام کو تو اسے معجزہ کہا کرتے ہیں جیسے سما اہل قلیب کا قلیب بدر والوں کا سما۔ فتح الملہم میں عثمانی صاحب لکھتے ہیں الزابطت عندنا انہم لا اسمعون ہمارے نزدی کی قانون اور زابطہ ہے کہ مردے نہیں سنتے نہیں سنتے ولو سمعو مستجابو لکم اگر فرص کرو سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے تمہاری فریاد کو و یوم القیامت بشیرککم اور قیامت کے دن انکار کریں گے یغفرون بشیرککم انکار کریں گے تمہارے اس شرک سے شرک کسے کا مردوں کو پکارنا غایبانہ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لقد اسمعت لو نادی تحیا ولا ک إلا حیات لمن تنادی ان کی تو حیات ہی نہیں ثابت وہ تو مردے ہیں اگر آگ کو ہوا دیتے تو آگ جل جاتی اس کے شغلے اٹھ جاتے لیکن تو ہوا اور پھونگ جسے مار رہا ہے وہ تو راک ہے اس میں تو کوئی شغلہ نہیں اٹھے گا وہ راک اٹھ کے تمہارے منہ کو کالا کر دے گی تو ماسم ما کم ولو قیامت یورون شیر کی کم ولا یو ولا کم اسلو خبیر اور خبر نہیں دے سکتا تمہیں خبردار ذات کی طرح کوئی بھی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ او لوگو تم سب کے سب محتاج واللہ کے سب کے سب زنون مصری فرماتے ہیں الخلق کلہم محتاجون الیہی تفسیر مدارک امام نصفی کی الخلق کلہم محتاجون الیہی مدارک نے زنون مصری کا قول ذکر کیا مخلوق سب کی سب محتاج ہے اللہ کی اور پھر لکھتے ہیں من استغنا بلّہ لم يتزلل تزل تعزز تعزہ زبی کی تھا لم ی جو کہ اللہ کی وجہ اللہ کے در کی وجہ سے ہر در سے مستغنی ہو جائے یہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگا اور جس کسی نے عزت اللہ کی کتاب میں ڈھونڈی اور تلاش کی یہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگا پھر لکھتے ہیں نیک لوگ تین قسم کے ہیں ایک صفقت بلّہ فی کل شعین اللہ پہ اعتماد کرنے والے ہر کام میں ولفخر و الفقر فخر اللہ فیق الشعین نیکی نیکوں کی تین صفات ہیں ایک بل فی کلی شعین اعتماد اللہ پر ہر کام میں دوسرا ولفر و الفقر الہ فی کلِ شعین اللہ کی طرف محتاجی ہر کام میں تیسرا ور رجوع الہی فی کلی شعین اللہ کی طرف رجوع ہر کام میں تو سقہ بلہ فیک ال فقر فخر الہ فیقلی شعین رجو علیہ فیک ال شعین یہ نیکوں کی تین صفات ذکر کی ہے انہوں نے ابو حفظ بھی مدارسالکین میں ذکر کر رہے ہیں دوسری جلد صفحہ چار سو بارہ پہ مدارج السالکین ابن قیم کی ہے ابو حفظ کا قول نقل کرتے ہیں احسن یا تو آبد اللہ دوام الافتقاری علیہی على علیہ علیہ جمیل احوالی و ملازمت السنت فی جمیل احوالی و طلب القوت من وجہ حلال بہترین وسیلہ بندے کا احسن ما اتوصل به العبد الاللہ بہترین وسیلہ بندے کا اللہ کے ہاں وہ دوام الافتقاری علیہی فقر پہ دائم رہنا ہمیشہ اللہ کے سامنے محتاجی ظاہر کرنا الا جمیل احوال ہر حال میں دوسرا وہ ملازمت و فی جمیل احوال دوسرا وسیلہ ہر حال میں سنت کا التزام کرنا اور تیسرا طلب من وجہ حلال رزق حلال طریقے سے کمانا اور طلب کرنا پھر فرماتے ہیں مدارج السالکین میں ابن قیم وقال بش ابن الحرارث بش ابن حارث فرماتے ہیں افضل المقاماتی اعتقاد صبر على الفقر ال القبر اونچے مقامات میں سے یہ ہے اعتقاد الصبر على الفقر علفری القبر صبر کا عقیدہ فقر پر تر قبر, قبر قبر تک فقر پہ صبر کرنا صبر على الفقر الفقری القبر یہ بش بشرحارث کا قول تھا فقر کی دو اقسام ہیں ایک فقر ہے دوسرا فقر ال الخل ہے فقر اللہ ممدوح ہے اللہ کی طرف محتاجی یہ اچھی صفت ہے اور فقر ال الخلق یہ مضموم ہے مخلوق کے سامنے محتاجی حقیقت العبودیت الفقر تعالی عبودیت کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سامنے محتاج رہو ہمیشہ یحییٰ ابن معاذ الرازی لکتیال فقر اللہ اللہ تستغنی بشین غیر اللہ فقر اللہ اسے کہتے ہیں کہ تو کسی چیز پہ بھی مستغنی نہ ہو سوائے اللہ کے بس ایک اللہ ہے جس پہ تو ہر سارے جہان کو چھوڑ دے اسے کہتے ہیں فقر اللہ ابراہیم بن عدہم رہے ہیں مولا فرماتے ہیں طلبنا الفقر فستغنبنا الفقر طلب نل فاستقبلنا فسط وطلب الناس و فاستقبلهم الفقر طلبنا الفقر ہم نے فقر کو طلب کیا تھا تو ہمارے لیے اللہ نے غینا مقرر کر دی وطلب الناس سلغینا اور لوگ غینا کو طلب کرتے ہیں فاستقبلهم الفقر تو ان کو فقر سامنے آ گیا حدیث میں جو آتا ہے کادل فخریاں کون کفرن عن قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے وہ فقر الخل ہے جو تمہیں کفر تک لے جائے گی فقیر کی مختلف اقسام ہے ایک فقیر حریث ہے رسنا دوسرا فقیر موتر ہے جو پیش پیش ہونے والے تیسرا فقیر کمادار من مخلوق ہے مخلوق سے تما کرنے والا چوتھا فقیر قانے اور صبر ہے پانچواں فقیر زاہد ہے المتوجہ الا یہ سب سے بڑا درجہ ہے زاہد فقیر زہد رکھنے والا متوجہ الا یا ایوہ الناس و انتم الفقراء الاللہ او لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے الخلق و کلوں محتاجونے لئے الناس میں انبیاء علیات کیا صلاحہ سب داخل ہیں واللہوہوالغنیم واللہ یلہ بے حاجت ہے مخلوق سے صفت کیا گیا ہے الحمید اب تخویف دنیاوی این شایز ہی بکم و یاتی بخلق جدید اگر چاہے اللہ تو ختم کر دے گا تمہیں اور لے آئے گا مخلوق نہیں وہ کا اللہ بھی عزیز اور نہیں ہے یہ کام اللہ پہ کوئی مشکل اب شفاعت قہری کی نفی واضر تما اخرا اور نہیں اٹھا سکے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی اور کا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر کوئی اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا وَإِن تَدْعُوا مُسْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا اگر بلایا جائے ایک بار والا اٹھانے والا الہ حملِهَا اپنے بوجھ کے اٹھانے کے لیے تو لا يُحمل منه شیعن نہیں اٹھایا جائے گا اس سے کچھ چیز بھی ہو کانزا قربہ اگرچہ ہو نزدی کی رشتے دار بہت نزدی کی رشتے دار ہو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ماں بیٹے سے بھاگے گی بیٹا ماں سے بھاگے گا ت ان نماتین رب بہم بالغبی یقیناً ڈرا سکتا ہے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغبی نادیدہ اپنے رب سے ڈرنے والے اور جو پابندی کرتے ہیں نماز کی تزک علی نفسی اور جس کسی نے خود کو پاک کر دیا تو یقیناً پاک کر دیا اپنے اپنے فائدے کے لیے وہی اللہ المسیر اور اللہ ہی کی طرف واپسی ہے اب مثال وماست طویل عاما نئی برابر اندھے اور دیکھنے والے آما مشرق بصیر موحد آما جاہل بصیر عالم نہیں برابر وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا نور اور نئی برابر اندھیرے اور نہ روشنی اندھیرے مشرق اور جاہل کا عمل اور عقیدہ اور نور موحد اور عالم کا عمل و عقیدہ الظِّلُّ وَلَا ولحر ولا اور نئی برابر دھوپ اور نہ ہی نا برابر سایہ اور نہ دھوپ گرمی سایہ جنت حرور جہنم ومایس طویل موات اور نہیں برابر زندہ اور نہ مردہ قرآن والا اور قرآن کے دشمن نہیں برابر اب ان تین میں تو اتفاق تھا کسی کا اختلاف اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ذیل اور حرور برابر نہیں سایہ اور دھوپ لیکن یہاں بات آ اختلاف کیا زندہ اور مردہ برابر نہیں کیوں نہیں برابر قبروں میں پڑے زندہ بھی سنتے ہیں اور یہ احوال زندہ کو دیکھتے بھی ہیں دوسرے لوگوں کو نہیں بھائی نہیں امام راضی لکھتے ہیں مامی مئی تین ساوی فی الادراکی حیا کوئی مرنے والا زندہ کے ساتھ ادراک میں مساوی نہیں ہے لا یستوی لا نہیں برابر نہ سایہ اور نہ دھوپ وماست اور نہیں برابر زندہ اور نہ مردہ ان اللہ شاہ بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے اللہ سنا سکتا ہے دیوار کو بھی پتھر کو بھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ وما انتھا بمسمن منفل قبور نہیں ہے آپ سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہے تفسیر کبیر میں امام راضی نے چھبیسویں جل صفح اٹھارہ پہ لکھا مان طبی مسلم منفر قبور یسما يسمع الموتى نبی لا يسمع مما قبرا اللہ مردوں کو سنا سکتا ہے لیکن نبی نہیں سنا سکتا اس کو جو مر گئے اور قبروں میں ان کو رکھ دیا گیا دفنا دیا گیا قرطبی بھی لکھتے چودوی جیل صفح تین سو چالیس پہ کمالا تسم و مما تک کرزالی لا تسمع مما آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اسی طرح آپ ان کو بھی نہیں سنا سکتے جن کا دل مرا ہوا ہو دل مرا ہوا ہو قرآن سے خالی آری ہو مو القرآن میں شاہ صاحب نے لکھا ہے مو ذیح القرآن شاہ صاحب کی یہ میرے سامنے ہے وہ لکھتے ہیں سننا روح کا کام ہے قبر میں بڑا پڑا دھڑ نہیں سنتا سننا روح کا کام ہے اور قبر میں پڑا دھڑ نہیں سنتا نہیں سنتا موزی القرآن میں لکھا کیا فرمایا یعنی سب خلق برابر نہیں جن کو ایمان دینا ہے انہی کو ملے گا تو بہتری آرزو کرے تو کیا ہوتا ہے اور یہ جو فرمایا نہ اندھیرا نہ اجالا نہ اندھیرا برابر ہے اجالے کے نہ اجالا برابر ہے اندھیرے کے اور فرمایا تو نہیں سناتا قبر میں پڑوں کو حدیث میں آتا ہے مردوں سے سلام کا کرو وہ سنتے ہیں اور بہت جگہ مردے کو خطاب کیا اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سن سکتا قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سن سکتا شاہ صاحب نے لکھا مان تبھی مسلم فی قبول ایننط اللہ نظیر نہیں ہو آپ مگر ڈرانے والے تسلی یقینا ہم نے ہے آپ کو بالحق کے حق کے اس بات کے لیے خوشخبری دینے والا ماننے والوں کے لیے اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کے لیے من اللہ خلا اللہ ہاں نظیر اور نہیں ہے کسی نہیں تھی کوئی امت بھی مگر گزرا تھا اس میں ایک ڈرانے والا بیان کرنے والا اللہ کی کتاب وَإن کا وہی کزیبو کا تسلی ہے اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو یقیناً تقزیب کی تھی ان لوگوں نے جو آپ سے پہلے تھے جو ان سے پہلے تھے اپنے انبیاء کی تکزیب کی تھی انہوں نے اللہ اکبر جات ہم بالبینات آئے تھے ان کے پاس ان کے انبیاء اور رسول واضح دلائل کے ساتھ وہ بال و کتابوں کے ساتھ وہ بالکتا اور کتاب روشنی والی کے ساتھ روشن کتاب کے ساتھ بینات عقلی دلائل زبر نقلی دلائل بالکتاب المنیر وحی دلائل سمہ خستالذین کفرو پھر پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا فکیف کانا نکیر تو کیسا تھا میرا عذاب یا انکارهم کیسا تھا ان کا انکار کرنا میری کتاب سے اب آٹھویں دلیل عقلی علم تران اللہ انزل من السماء امان آیتو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ نازل فرماتا ہے اوپر سے بارش کو فاق رجنہ بھی مختلف تو نکالتے ہیں ہم اس کے ذریعے اس بارش کے ذریعے پھل رنگا رنگ ہے رنگ اس کے مختلف ہے رنگ اس کے مختلف, مختلف و ومن الجبال جدہ اور پہاڑوں سے ٹکڑے ہیں بیزن سفید و حمر اور سرخ مختلف ان مختلف ہے رنگ اس کے دیکھیں سمرات کے ساتھ مختلف منصوب کہا اور جبال کے ساتھ مختلفن کہا مرفو کیونکہ میو کا رنگ بدلتا ہے تو منصوب بنا برحالیت مختلف حال اور پہاڑوں کے پتھروں کا رنگ نہیں بدلتا تو اس لیے مرفو کہا کہ ان کا رنگ بدلتا ہی نہیں جون ایک تفصیلی طریق ان فل جبل ہے جدت کہتے ہیں پہاڑ میں راستے کو اور زماشری کہتے ہیں الجدت الخطوت و ترائے کئی سراج المنیر میں خطیب صاحب نے بھی لکھا جدت سے مراد خطوط اور ترائق ہے راستے ہیں تیسری جل سراج المنیر صفد تین سو چوبیس پہ غرابی بسود اور بالکل کالے بہت کالے غرابی غراب کو کہتے ہیں کوے کی طرح کالے ومن الناس والدواب بیول اور لوگوں میں سے اور زندہ سروں میں سے اور چار پاو میں سے مختلف نلوانو مختلف ہے رنگ اس کے کا اسی طرح انسانوں میں بھی اور یہ عجیب قدرت اللہ کی جس چیز میں ملکیت ثابت ہو تو اس کے رنگ مختلف کی بنائے اللہ نے اور جس چیز میں ملکیت ثابت نہ ہو وہ سارے ایک ہی طرح کے جیسے مرغیاں جدا جدا رنگ والی اور کوے یا چیلے سارے ایک رنگ والی بکریوں کے رنگ مختلف ہے ہرنوں کے رنگ سارے ایک ہی طرح کے کیوں اگر یہ ملکیت والے جانور بھی مختلف رنگ والے نہ ہوتے ایک ہی رنگ کے ہوتے تو روزانہ جھگڑا بنتا ایک کہتا یہ مرغی میری ہے دوسرا کہتا میری ہے اب کوئے پہ تو کسی کی ملکیت کی دعوی داری نہیں ہے تو اسے ساروں کے ایک ہی طرح کے بنا دی کیا عجیب قدرت ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِي الْعُلَمَاءِ یقیناً ڈرتے ہیں اللہ سے اللہ کے بندے الْعُلَمَاءِ الْعُلَمَاءِ وہ خاص علماء جاننے والے اللہ کے قرآن کو سفیان سوری کا قول ذکر کیا ہے ابن کثیر نے یہاں کی علماء تین قسم کے ہیں ایک عالم باللہ و بھی امر اللہ وہ علماء جو اللہ کو بھی جانتے ہیں اللہ کے احکام کو بھی جانتے ہیں عالم باللہ و بھی یہ مراد ہے یہاں دوسرا عالم بلا لحسا بھی عالم ان بھی وہ عالم بلّ ہوتا ہے لیکن عالم بی امر اللہ نہیں ہوتا اللہ کے قانون کو نہیں جانتا اللہ کے احکام اور دین کو نہیں جانتا یہ عالم باللہ تو ہے جیسے جاہل پیر اور صوفی راہب عیسائیوں کے تیسرا عالم بمر اللہ لہ سب عالم باللہ وہ عالم جو اللہ کے دین کو تو جانتا ہے لیکن اللہ کو نہیں جانتا تو یہ تین قسم کی اولاما ہیں یہاں مراد عالم باللہ و بھی امر اللہ ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈرنا کیا ہے حضر شیخ القرآن علیہ الغفران مولانا ولی اللہ کابل گرامی رہ اللہ فرمایا کرتے تھے وخشیت ہو و خوف اللہ لم تعظیم المخشیان ہو خشیت خوف لازم کو کہتے ہیں جو خوف دل کے ساتھ لازمی ہو ماں تعظیم ہو یہ ڈرنا محض نفرت کی وجہ سے نہ ہو مخشیان ہو کی تعظیم اور محبت کی وجہ سے ہو اسے خشیت جس ڈر میں آمیزش محبت کی اور تعظیم کی ہو اس کو خشیت کہتے ہیں اور ربی ابن انس کہتے ہیں ملم یش اللہ تعالی فلے سب عالم جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم ہی نہیں سرے سے وقال مجاہد اور مجاہد نکاہ ہے انما العالم من خشی اللہ عز وجل عالم تو وہی ہے جو اللہ سے ڈرے پھر وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے کفا بخشیت اللہ, بخشیت اللہ تعالیٰ علما وبل اخترار جہلا اللہ کی ڈر کا نتیجہ علم ہے اور اللہ سے نہ ڈرنے کا نتیجہ جاہل ہے بس جاہل ہے وہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ تو ہیں جاہل لمو بھی کسرت اللہ راقی والا علما بھی خشیت اللہ علم بہت صفوں کو یاد کرنا نہیں ہے بلکہ علم اللہ کے ڈر کا نام ہے اللہ سے ڈرنا پھر روایت ابی موسیٰ مساشری رضی اللہ تعالیٰ ہو سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ. ابو مساشری فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یبعث یبعث العباد یوم القیامت قیامت کے دن اللہ سارے بندوں کو اٹھائے گا میدان معاشر میں کھڑا کرے گا سمز العلماء پھر اللہ علماء کو جدا کر دے گا فَيَقُولْتُ فَرْمَائِهَا مَاشَرَ الْعُلَمَاءِ اے علماء کے گرو انی لم اعزو علمی فیکم لععذبکم میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب اور سزا دوں گا ازہبو فقد غفرت لکم جاؤ چلے جاؤ میں نے تمہیں مغفرت کر دی معاف کر دیا تمہیں تو عالموں کو اللہ معاف فرما دیں گے علم کی فضیلت کی وجہ سے انما نما اللہ من عبادی العلماء بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے اللہ کے بندوں میں سے العلماء وہ خاص کامل اور راسق علماء حق پر اس ربانی علماء جو کہ عالم باللہ اور امر اللہ ہو ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ غالب ہے ہر کسی پر بخشنے والا ہے ان الدین کی تھا اللہ واقع مصلا یہ بشارت ہے بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب وقام وصلاط اور پابندی کرتے ہیں نماز کی اور خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے سر رنگ و چھپ کے اور ظاہر یار یہ لوگ امید رکھتے ہیں تجارتً ایسی تجارت کی لن تبور جو تباہ نہیں ہوگی نقصان نہیں ہوگا اس کا اس لیے کہ پورا بدلہ دے دے اللہ ان کو ان کے اجروں کا اور زیادہ کر دے ان کے لیے اپنے فضل سے بے شک اللہ بخشنے والا اور معاہدین کے اعمال کا قدردان ہے شکور قبول کرنے والا ہے قدر ہے ہے اب صدق قرآن والذی اور وہ او نا من البی کہ وحی کی ہے ہم نے اس کی آپ کی طرف کتاب سے و یہ کتاب حق ہے تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے بے شک اللہ اپنے بندوں پر خامخا خبردار اور دیکھنے والا ہے اب قرآن والوں کی مثال تین اقسام ہیں ان کی سما اور پھر دیکھو ہم نے میراث میں دے دی اپنی کتاب ان لوگوں کو جن کو چنا تھا ہم نے اپنے بندوں میں سے یعنی کتاب کے لیے چناؤ ہوا تھا انتخاب ہوا تھا اللہ کی طرف سے یہ سارے اللہ نے منتخب کیے ہوئے ہیں جو اللہ کی کتاب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں فمن ہم ظالم لنفسی تو بعض ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں اپنے آپ پر ومن مختصد اور بعض ان میں سے درمیانہ ہے ومن ہم سابق بالخیرات اور بعض ان میں سے آگے جانے والے ہیں نیکی کے کاموں میں اللہ کے حکم سے یہ ہے فضیلت بہت بڑی تو یہ کون ہے تین فرقے ظالم مقتصد اور سابق تولاما نے مختلف مصداک ذکر کیے ظالم سے مراد فاجر ہے اللہ نے کتاب کا علم تو دیا تھا لیکن عمل نہیں تھی فاجر اور نافرمان فرمان کرام کا یہ ظالم ہے مقتصد تابعین ہے اور سابق یہ صحابہ ہیں کہ شہید الحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی گواہی تھی یا ظالم سے مراد جاہل مقتصد سے مراد متعلم اور سابق سے مراد عالم یا ظالم سے مراد کافر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ظالم سے مراد کافر مختصر سے مراد مرائی ریاکار کار اور سابق بالخیرات سے مراد مومن مخلص یہ قول ابن عباس کا تھا یا ظالم سے مراد مررجہت سیاحت ہو اعلیٰ حسناتی ظالم وہ ہے جس کی برائیاں نیکیوں پہ غالب ہوں مختصد وہ ہے من اس طوط حسنات ہو جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں اور سابقل خیراتی من رجحت حسنا تعلی سیاتی جس کی نیکیا غالب ہوں برائیوں اور بدیوں پر یا ظالم النب سیادی کانا ظاہر ظاہر شربات نی ہی ظالم وہ ہے جس کا ظاہر برا ہو اس کے باطن سے جس کا ظاہر خیر باطنی ہی باطن سے اچھا ہو باطن بہت برا ہو اور مختصر الدیث استوت باطین ہو جس کا ظاہر اور باطن ایک برابر ہو اور ساو قمبل خیراتی منکانہ باطین خیر ظاہری ہی جس کا باطن یعنی دل اچھا ہو اس کے ظاہر سے ظالم الفسی میاں ابود اللہ علی نفسی ہی جو اللہ کی عبادت کرے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختص <تصفح> میاں ابود اللہ لنیامی ہی جو اللہ کی عبادت کرے اللہ کی نعمتوں کے لیے اور سابقل خیراتی میاں ابود اللہ علی وجہ ہی جو اللہ کی عبادت کرے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بعض علماء نے فرمایا ظالمون اصحاب القبائر گناہ کبیرہ کرنے والے مقتصد اصحاب السغائر اور سابقن بالخیرات لم یرتکب صغیرتن ولا کبیرتن جو صغیرہ و کبیرہ گناہ نہیں کرتے بعض نے فرمایا ظالم لنفسیت تالیو للقرآن ولا یعمل بیہی ولا یتعلمو وہ قرآن پڑھنے والا جو قرآن پہ عمل نہیں کرتا اور قرآن کو سیکھتا بھی نہیں ہے یہ ظالم ہے مختصد التالیو قرآنی ویاملو بھی ہی قرآن پڑھنے والا اور قرآن پہ عمل کرنے والا اور سابق الطالقرآنی ورآن پڑھنے والا اور اس کو سیکھنے والا اور سکھانے والا <coughs> یہ سابق بالخیرات ظالم کون تھا اللہ تالیو للقران ولا يعلم به ولا يتعلم ولا يعلم يعمل یا ظالم لنفسه الذي يجزع عند البلاء جو تکلیف کے وقت فریاد کرتا ہے یہ ظالم لنفسه مقتصد ساب رن عل بلا تکلیف پہ صبر کرنے والا سابقی متلز بل بالبلا اللہ کی راہ میں تکالیف سے مزے لینے والا نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم تم کے لیے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں بالبلا اس کو کہتے ہیں سابقم بالخیرات پھر ظالم کو پہلے مقتصد کو بعد میں اور سابقمبل خیرات کو آخر میں ذکر کیا کیوں علماء فرماتے قدم الظالم علی الظلم ظلم ظلم تو بہت ہوتا ہے ظالم زیادہ ہے وغلبتی ہی سمبل مختصد ہوں مختصر تھوڑے ہوتے ہیں پھر اس کو بعد میں ذکر کیا وہ سابق سابق تو عقل من القلیل ہیں اسی لیے ان کو آخر میں ذکر کیا تقریباً چوبیس معانی علماء ذکر کرتے ہیں اس کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت میں یہ تینوں کے تینوں ہوں گے فمن ہم ظالم النفسی بعض ان میں سے کمی کرنے والے تھے اپنے لیے اور بعض ان میں سے درمیانے تھے اور بعض آگے جانے والے تھے نیکیوں میں اللہ کے حکم سے یہی ہے فضیلت بہت بڑی جنتیں ہوں گی ہمیشہ گیری کی کے داخل کر دیے جائیں گے ان جنتوں میں یو حل منا ساویرا یو حل پشتوں میں کہتے ہیں کالی دار بکڑے شی پی جنت کے د باؤ گانو دس روز رونا کب اردو میں مانا اس کا یو حل شاہ صاحب کہتے ہیں وہاں گہنا پہنائے جائیں گے گہنا پہنائے گا فیح اس جنت میں من منظاہ کنگن سونے کے ولؤلؤ اور موتی کے اصاویر کنگن سونے کے ولؤلؤ اور موتی کے ولی باسوم حریر اور جامع ان کا ہوگا اس جنت میں ریشم کا اور کہیں گے یہ الحمد للہ ہلدیا الحزن ساری صفات الحیت کی اللہ کے لیے ہیں وہ اللہ جس نے ہٹا دیا ہم سے یہ غم دنیا میں جو غم والی زندگی تھی انبا نالا غفور شکور یقیناً ہمارا رب خامخواب بخشنے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے امال کا شکور قدردان ہے محدود کے اعمال کا اللہ دیا اللہ نا دار المقامتی من فضلی ہی وہ اللہ جو لے آیا ہمیں ہمش گیری کے گھر میں دار المقام بزم مقامہ کہیں رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور مقاما بفتح بلمی مجلس کو کہتے ہیں مقامات ہماری عربی ادب کی کتاب ہے جو کہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے مقامات مجلس کو کہتے ہیں وہ اللہ جس جو لے آئے ہم کو دار المقاماتی کے گھر میں من فضلی ہی اپنے فضل سے لایا مسنافی نصب نہیں پہنچے گا ہم کو اس جنت میں تھکاوٹ و لایا مسونفی ہا لغوب اور نہیں پہنچے گی ہم کو اس جنت میں لغوب بری بات نہ صبح نصب کہتے ہیں تعب بدن کو بدن کا تھکنا کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی کتاب پہ اپنے آپ کو تھکایا تھا اللہ کی عبادت پہ تو وہاں تھکیں گے نہیں ولایا مصنافی ہاں لغوب اور نہیں پہنچے گی ہمیں اس میں جنت میں لغوب, لغوب تعب دماغ کو کہتے ہیں دماغ کا تھک جانا دنیا میں بھی انہوں نے اپنے دل و دماغ کو تھکایا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے والذین اب تخیف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کیا گئے لاق ظالم فیصلہ نہیں ہوگا ان پر فیموتو کہ یہ مر جائیں مریں گے کہاں اب تو تنگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ لا فیموتو فیصلہ نہیں ہوگا ان پر کہ یہ مر جائیں وفان اور ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے جہنم کے عذاب سے کزالی کا نجی کل اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ایک ناشکرے کو وہ ہم اور یہ لوگ چیخے ماریں گے اس جہنم میں ربانا کہیں گے ہمارے رب اخرجنا ہمیں نکال دے اس جہنم سے نا عمل صاح کے ہم عمل کر دیں غیر اللہ بغیر اس عمل کے کننا نعمل کی تھے ہم اس کا عمل کرنے والے تو اللہ فرماتے والم نام کم آیا ہم نے عمر دی, دی تھی تم کو ما وہ یہ تزک من تزک کہ نصیحت حاصل کی تھی اس عمر میں اس نے جو نصیحت حاصل کرنے والا تھا وہ جا اور آئے تھے تمہارے پاس انبیاء نذیر سے مراد قرآن آیا تھا تمہارے پاس نذیر قرآن یا سے مراد نبی علیہ السلام یا نبزیر سے مراد بوڑھا بڑھاپا الشیب یا نذیر سے مراد موت القارب رشتہ داروں کی موت تمہارے آئے دائیں بھائیں لوگ مر رہے تھے اور تمہیں موت کا کوئی پتہ نہیں آپ تو کرونا وائرس کی وجہ سے اتنی اموات ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کوئی ڈرتا نہیں کرتوی نے معانی ذکر کی نظیر سے مراد بخار بھی ہے نظیر سے مراد کمال عقل بھی ہے کیونکہ کامل عقل بھی تمہیں ڈرائے گی نقصانات سے بچائے گی ایک مانا مولانا رشید احمدیانوی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے مفتی صاحب فرماتے تھے نظیر سے مراد ولادت الحفید ہے پوتے کا پیدا ہونا معنی اشارہ اس طرف تھا کہ تیرا وارث تیرا بیٹا پیدا ہو گیا اب تو تیرے بیٹے کا وارث پوتا بھی پیدا ہو گیا اب تمہیں تو جانا ہی ہے وارث پیدا ہو گئے بلکہ وارث کے بھی وارث پیدا ہو گئے وَجَاكُمُ النَّزِيرُ رَاگِيَا تمہارے پاس ڈھرانے والا تو سکھ لو آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا فضوق و فمال ظالمینا تو چکل اللہ کا عذاب نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی امدادی اب دلیل عقلی پھر اور نفی علم غیب کی مخلوق سے بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا جاننے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا یقیناً اللہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو دل کے رازوں کو نئی عقلی دلیل خلائی و ذات ہے جس نے ہے تمہیں ایک دوسرے کے بعد آنے والی مخلوق زمین میں فمن کفر ہی جس کسی نہ کفر ہوں رب بھی اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے ہاں اللہ مقتا مگر غصہ اللہ کا غصہ یا مقتا قوت سے رزق کی تنگی کافروں کا کفر زیادہ نہیں کرتا ان کے لیے ان کے رب کے ہاں مگر رزق کی تنگی ولا یزید الکافرینا کفرهم الا خسارا اور زیادہ نہیں کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر مگر تاوان خسارا اور نقصان قولا رایتم شرکاکم الذين تدعون من دون الله کہ دیجئے یہ زجر ہے اور دلیل عقلی اور نقلی بھی ہے کہ دیجئے خبر دے دو زجر بالشرک خبر دے دو مجھے تمہارے حصہ داروں کی ان لوگوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ارونی دکھا دو مجھے کیا پیدا کیا ہے انہوں نے سورہ لقمان کی آیت نمبر گیارہ سورہ اقاف کی چار اور سورہ حج کی ترہتر آیت میں بھی اس طرح مطالبہ ہے دلیل کا امل شرکن فی السماوات یا ان کے لیے حصہ داری ہے اللہ کے ساتھ آسمانوں میں اما تینا ہم کتاب یا دی ہے ہم نے ان کو کتاب شرک کے اس بات پر فهم على تو یہ ہے دلیل پر اس کتاب کی وجہ سے بل اللہ غرورا بلکہ وعدہ نہیں ڈراتوں کو مگر دھوکے کا دھوکے کا وعدہ کرتے غرور دھوکہ کچھ سماوا دسویں عقلی دلیل بے شکل تھامے ہوئے ہے آسمان اور زمینوں کا اس لیے کہ آسمان اور زمین نہ گر جائیں اللہ نے آسمان اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے انتظولا اللہ اللہ تزولا وزال تھا اور اگر گرائے اللہ ان کو تو یہ نام سا کہنا ہادم بادی کوئی بھی تھام تھامے گا نہیں ان آسمان اور زمینوں کو کوئی بھی اللہ کے چھوڑنے کے بعد جب اللہ ان کو گرائے تو کون پھر ان کو اپنی جگہ پہ تھام سکتا ہے روک سکتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والاردہ بے شک اللہ تھام رہا ہے اسمان کو کور زمین کو ان تزورہ کے ٹل نہ جامیں ولین زالتہ اور اگر ٹل جائے تو انہم سا قومہ کوئی تھام نہیں سکے گا اس کو منہ حد کوئی بھی منبادی اللہ کے سوا بے شک اللہ حریماً برداش والا تحمل غفوراً بخشنے والا واغسمو باللہ جہدہ ایمانہم اور قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ پر پکی پکی قسمیں ان کی یہ پھر زجر ہے کہتے ہیں جا ہم نظیر اگر آگے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا لون دامن حد العم تو خواہ خا ہوں گے یہ بہت ہدایت پر ایک دوسری امتوں میں سے دوسری امتوں میں سے زیادہ ہدایت پہ ہوں گے فلما جا ہم نظیر جب آگیا ان کے پاس ڈرانے والا قرآن کا بیان کرنے والا تو مازادہم اللہ نفورا نہیں زیادہ کیا ان کے لئے اس نظیر نے مگر نفرت یہ نفرت کیوں کی انہوں نے استقباراً فی الارد تکبر کی وجہ سے زمین میں ومکر السیئے اور بری تدبیروں کی وجہ سے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ سَيُّ اِلَّا بِعَلِيهِ اور نئی نازل ہوتی تدبیر بری مگر اس کے آحل پر مکر قولی بھی ہو اور فیلی بھی ہوتا ہے قولی مکر بدائے شر اور فیلی مکر تدبیر من ہو فیرن کا جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کو دے خود ہی اس میں گرے گا تین قسم کے مخالفین تھے ایک امی تھے تو امیوں کی نفرت ما زیادہ اللہ نفورہ حق اور حق پرست دوسرے مولوی تھے مولوی انفل تکبر کرتے ہیں زمین میں اللہ کے قانون اور کتاب سے انحراف تکبر کی وجہ سے کرتے تیسرے پیر تھے تو پیر تدبیریں بناتے ہیں مریدوں کو کہتے ہیں مارس مکرص صحیح یہ تو نہیں نازل ہوتی ہے بری تدبیر مگر اس کے احل پر فالی انضر سنت یہ انتظار نہیں کرتے مگر طریقے کے الاولین پہلے لوگوں کے فلن تجد لسنت اللہ ہی تو نہیں پاؤ گے تم اللہ کے طریقے کے لیے بدل بدلنا ولن تجد لسنت اللہ ہی تحویلا اور نہیں پاؤ گے تم اللہ کے طریقے کے لیے پھرنا تبدیل بدلنا اور تحویل پھرنا ایک سے دوسرے کی طرف مڑنا تخفيف الدنیاوی اولہم یسیرو فی الارض ای نہیں کرتے یہ لوگ زمین میں فیاں ضرور کیف کان عاقبت الذین من قبلہم تو دیکھ لیں یہ کہ کیا سے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کان وکاں شد منهم قوۃ اور تھے یہ پہلے والے بہت سخت ان موجودوں سے طاقت میں کتنی طاقت تھی تو پہلے فرما دیا سورہ صبا میں آیت نمبر 45 میں مبلغوا شارماتناہم یہ موجودہ تو ان پہلے والوں کے ایک فیصد بھی نہیں ہے, اور نہیں ہے اللہ کے کمزور کر دے اللہ کو کوئی چیز نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں اللہ کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا ان کانا عالیمن قدیرہ بے شک اللہ جاننے والا قدرت والا ہے سب ماں کا سب اگر پکڑ لیتا اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے فوراً اگر پکڑتا سزا دیتا تو ما ترا کا اعلیٰ من دبت تو نہ چھوڑتا زمین کی پیٹ پر کوئی بھی زندہ سر یعنی اللہ مجرم کو سزا دیتا تو غیر مجرم ہیبت کی وجہ سے مر جاتا یا سزا دیتا تو عذاب عمومی آتا تو پھر ظالم اور غیر ظالم دونوں مر جاتے یا عذاب ظالم کو دیتا اور غیر ظالم غیر مجرم غیر مجرم ہیبت کی وجہ سے مر جاتا بلا کی خیر و ملا جلم مسلم اللہ پیچھے کرتا ہے ان کو مقرر میٹے تک مقرر وقت تک فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصیرا جب آ ان کا نیٹا تو یقینا اللہ ہے اپنی بندوں پر دیکھنے والا تو صورت میں اثبات التوحید بلا دللۃ العقلیا دعوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم ام من المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتم زر قوم ام زر آبا فہم غافیلون یاسین مکی صورت ہے سورہ جن کے بعد نازل ہوئی ہے نظولن اکتالیس نمبر پہ ہے اور مصحف کی ترتیب میں چھتیس نمبر پر سورہ فاتر کے بعد لگی ہے اس صورت کو سورہ قلب القرآن کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان نلی کلی شہ قلب القرآن ہر چیز کا دل ہوتا ہے قرآن کا دل یاسین, ہے ومن قرآ یاسین كتب له بقرائت کا تھب اللہ کا بے قرا قیر قرآن جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ اس کی تلاوت کا ثواب اور اجر دس دفعہ قرآن پڑھنے کے ثواب اور اجر کے برابر لکھ دے گا تو یہ قلب القرآن ہے اس سورت کو سور معمہ بھی کہتے ہیں تمام مشرکوں پر رد سورت میں ہے عام طور سے اور اس صورت کو سور مدافعہ بھی کہتے ہیں مدافعہ دفاع کرنے والی بچانے والی نسائی شریف کی روایت ہے ان ما ابن یسار رضی اللہ عنہ حضرت ما ابن یسار رضی اللہ تعالی ہو سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کرو علی مؤتا یاسین اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑا کرو کیونکہ سکرات الموت نزآ کی تکلیف سے دفاع دینے والی صورت سورہ یاسین ہے یا قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بچانے والی سورہ یاسین ہے ابو حاتم قول اقر اعلی محتاکم ابو حاکم حاتم نے ایک دوسرا معنی کیا ہے وہ فرماتے ہیں اقرو علی موتاکم کملئی اراد ابھی ہی من حضرت اس سے مراد وہ نہیں جس کو موت حاضر ہو ہوئی المیت کہ مردوں پہ یہ پڑی جائے کیونکہ اسی طرح نبی علیہ السلام کا قول ہے لکین موتاکم لا الہ الا اللہ ابن حبان صحیح ابن حبان ساتویں جر صفہ دو سو اکتر پہ یہ روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی ترقیم کرو یعنی معنی یہ ہے کہ جو مرنے والے ہیں جنہوں نے موت کا مزہ چکھنا ہے انہیں چاہیے کہ وہ عقیدہ لا الہ الا اللہ کا سیکھے اور مانیں اور وہ لوگ سورہ یاسین کو پڑھیں اور مانیں اور اس کا مسئلہ سیکھے اس صورت کو سورہ قاضیہ بھی کہتے ہیں فیصلہ کن سورہ عزیزہ بھی کہتے ہیں اور اس سورت کو سورت العظیمہ بھی کہتے ہیں سورت میں شفاعت قہری کی رد ہے آیت نمبر 23 میں اور دعوے توحید تین مقامات پہ آیت نمبر 36، 84 اور 83 شرف ال کی تردید بھی تین مقامات پہ 22، 60 اور 61 اور شرف التصرف کی تردید چار مقامات پہ 23، 43، 75 اور 83 سورت میں اسماء حسنا باری تعالی کے بھی حسف تکرار چھ ہیں ستن اس سورت کا ربط ماسبقا کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ان میں سے ایک سور فاتر میں شفاعت قہری کی رت پر عقلی دلائل تھے تو اس صورت میں شفاعت قہری کی رد نقلی اور عقلی دونوں قسم کے دلائل سے یا سور فاتر میں مسئلہ ثابت ہوا عقلی دلائل سے تو یہاں مسئلے کی تبلیغ کا طریقہ صاحب یاسین کے واقعے سے سور فاتر میں اللہ کی توحید کا اس بات تھا تو اس صورت میں تخفیف دنیاوی کی مثال صورت کا دعوی شفاعت قہری کی نفی اور انسان کی حقیقت کا بیان انسان کی حقیقت کے بیان کے لیے تین دفعہ سیاح کا لفظ اور ایک دفعہ نطفہ کا لفظ صورت میں آیا ہے مطلب یہ انسان تو اپنے حال کو دیکھ ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے اور تمہاری پیدائش سیاح سے شروع ہوئی زندگی تمہاری موت پہ بھی ایک سیاح اور ایک چیخ ہوگی اور پھر تمہارا قبر سے اٹھنا بھی ایک سیاحا کی وجہ سے ہو گئی ایک آواز ہوگی انسان پیدا دطفا دنیا تدیرا تلل پا دنیا نہ بدل پا بیا قبر نہ پورت کے دل بدی یہ حقیقت تھی انسان کی لفظ نتفا آیت نمبر ستتر میں اور صحیحہ کا لفظ آیت نمبر انتیس میں اور آیت نمبر انہتر میں اور آیت نمبر ترپن میں تین جگہ یاسین حروف مقطعات اور متشابہات میں سے ہیں اللہ اس کے معنی کو خوب جانتے ہیں قطعہ فرماتے ہیں یاسین اسم من اسماء القرآن یہ نام ہے قرآن کے ناموں میں سے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے یاسین سے مراد یا ایوہل انسان ہے یا سعید ابن جبیر سے روایت ہے یاسین اے یا رجل فی لغت الحبشیہ حبشی زبان میں یاسین یا رجل کے معنی میں آتا ہے اے مرد رجولیت میں کامل یا یاسین سے مراد یا سید البشر ابھی بکر و صفت صف وت میں یہ معنی کرتے والقرآن الحکیم اور شاہد ہے قرآن حکمتوں والی کتاب ابن عباس فرماتے ہیں اوہ کے ماہال حرام ہو وامرو ہو ہو قرآن حکیم اس لیے ہے کہ اوہ کے ماہ مضبوط کیا گیا اس کے حلال کو اور اس کے حرام کو وامرو و اور اس کے امر اور نہیں کو تفسیر خازن والا لکھتے ہیں حکیم حکمت لی ان اتقان العلم قرآن زی حکمت ہے حکمت والی کتاب ہے کیونکہ حکمت علم و عمل کی مضبوطی کو کہتے ہیں یاسین و الحکیم یہ قرآن کی صدق پر شہادت شاید ہے قرآن حکمت والی کتاب ان المرسلین بے شک تو خامخہ خا ہوں میں سے ہے یہ صدق تھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تیری صداقت کی دلیل ہے اعلی سراتم مستقیم ان حرف حروف مشبہ بالفیل میں سے کاف خطاب کی ضمیر اسم ہے لمن المرسلین خبر اول اور اعلی سراۃم مستقیم خبر ثانی بے شک تو خامخواہ بیجے ہو سے ہے علی سرات مستقیم سیدھی راہ پر ہے تنزیل العزیز الرحیم اترنا اس کتاب کا غالب اور رحم کرنے والی ذات کی طرف سے ہے طریقہ رسول اللہ کی سنت سرات مستقیم ہے اسی لیے فرمایا مناحد ما امرین احدہ مال سمن جس نے ہمارے اس دین میں نئی چیز گڑی اور بنائی جو دین میں سے نہیں تھی تو یہ مردود ہے فہو عردن وفی روایت ان من منا عملہ عمل ہی امرا فہو عردن جس نے ایک ایسا کام کیا جس پہ ہمارا امر نہیں تھا وہ مردود ہے سرات مستقیم مقبول ہے وہ طریقہ اور سنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کس لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا لتوں ذرا قوم اما ذرا اس لیے کہ ڈرا دے آپ اس قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے آبا ان کے آبا جہالت میں مر گئے فہم غا فلون زمان فطرت میں فہم غا تو یہ نہ خبر ہیں ان کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے ناخبر رہ گئے فہم غا اللہ کے قانون اور کتاب اور احکام سے ناخبر ہے اب تخیف دنیاوی لقت تو یقیناً ثابت ہو گیا حکم عذاب کا ان میں سے اکثر پر تو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے جب عذاب ملے گا تو ایمان نہیں لاتے ان نہ جالنا فی آنا کی ہم نے ٹھہرایا ہے ان کے یقیناً ہم ٹھہرا دیں گے ان کے گلوں میں اغلالن توق فہی ایل اسکان تو یہ توق ہوں گے تھوڑیوں تک اسقان زقن زنی طل ف... ازخان تھوڑیوں تک ہوں گے فہوم تو یہ پیچھے کی طرف موڑے گئے ہوں گے اقماح کہتے ہیں ان کے سر اولل رہیں گے اولل رہیں گے بس اسی طرح جیسے قالب اور, اور یہاں لگا دیا جائے تھوڑی کے ساتھ اٹکتا ہو تو سر اوپر کی طرف مڑا ہوتا ہے نیچے نہیں ہو سکتا اس طرح ان کی حالت ہوگی وہ جالنا ممبئی دینیم سدن اور ٹھہرایا ہم نے ان کے آگے ٹھہرایا ہم نے ان کے آگے دیوار اور ٹھہرا دیں گے ہم ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے بھی دیوار تو چھپا دے گی ان کو دیوار فملہ تو یہ نہیں دیکھ سکیں گے حق کو زد اور اناد حسد و تعصب اور جہالت کی بدعقیدے کی دیواروں میں یہ چھپ جائیں گے پھر حق کو کہاں دے سکتے اور سوا لے اور برابر ہے ان پر کیا ہے تو ڈراتا ہے ان کو یا نہیں ڈراتا ان کو یہ ایمان نہیں لاتے بشارت ان نما من تباہ ذکر یقیناً تو ڈراتا ہے اس کو جو تابیدار ہو گیا اللہ کی کتاب کا ذکرہ از ذکر سے مراد قرآن ہے خشی اور اور جو ڈر گیا اور ڈرتا ہے رحمان ذات سے بلغ بنا دیدہ فبشر تو خوشخبری دے دے ان کو بخشش کے ساتھ واجرن کریم اور اجر عزت من کے ساتھ عزت والی اجر والا اجر اللہ دے گا ان کو انا نحن نحی الموت ابن جوزی زاد المسیر میں لکھتے ہیں ذکر سے مراد قران ہے۔ اب اثبات قیامت اور تخفیف اخروی انا نحن نزلنا الذکر یقینا نحی الموت یقینا ہم زندہ کر دیں گے مردوں کو ونكتب ما قدموا وسارهم اور لکھتے ہیں ہم وہ جو آگے بھیجے ہیں انہوں نے اعمال ان کے پیچھے رہ جانے والے اعمال بھی ہم لکھتے ہیں ما قدم عمل دو قسم کے ایک عمل کرنے والا عمل کر دے تو وہ چلا جاتا جاتا ہے ہے لکھ دیا جاتا ہے ایک وہ پیچھے رہ جاتا ہے اس کا اثر عمل کا اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے دیار کم تک تب آسار صحابہ کے گھر مسجد نبوی سے دور تھے تو نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا تھا دیار کم اپنے گھروں میں رہو وہاں سے آیا کرو نماز کے لیے دور سفر کر کے تک تبو آسا تمہارے قدم لکھے جائیں گے قدم کی نشانیاں تمہارے نشان نیکیوں میں لکھے جائیں گے ادر شیخ القرآن نے اپنی سوانح حیات لکھی ہے اسے الانتصار فی حیات المستعار کا نام دیا ہے اس کے اوپر یہ شیر شیخ نے لکھا تھا فنزور ہمارے آثار ہم پہ دلالت کریں گے تو ہمارے بعد ہماری نشانیوں کو دیکھا کرو ہم نے کیا کیا تھا دنیا میں وک اللہ شینہ شینا فی امام اموبین ہر ایک چیز ہم نے گینی تھی اپنے علم میں اللہ کے علم سے تعبیر کی امام امبین وَضْرِبْ لَهُمَّا صَلَنَا صَحَابَ الْقَرِيَا عبدالیلِ نَقْلِ بیان کرو ان کے لئے مثال ایک گاؤں والے کی گاؤں والوں کی اس جَا أَهَلْ مُرْسَلُونَ جب آیا تھا اُس گاؤں میں والوں کو آئے تھے مرسلون پیغمبر اُس گاؤں میں اللہ کے نبی آئے تھے یہ گاؤں کون سا تھا بعض لوگ کہتے ہیں انتاقیہ تھا اور رسول مرسلون رسل عیسیٰ علیہ السلام کے تھے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ جس گاؤں اور جس علاقے پہ عمومی عذاب آ وہ پھر دوبارہ سے آباد نہیں ہوتا اور نبی علیہ السلام جب بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے تھے تو بادشاہ انتاقیہ میں تھا وہ گاؤں آباد تھا ابن کثیر نے لکھا ہے تورات کے نزول کے بعد عام عذاب نہیں آیا ان لوگوں پہ تو اللہ نے عذاب لایا فانزلنا على من من جند من وما اللہ, اللہ اور اللہ کے رسول نے اگر ایک چیز کی وضاحت نہیں کی تو تم بھی اس کی وضاحت نہ کرو بعض لوگ کہتے ہیں چار گاؤں تھے جو عیسا علیہ السلام پہ ایمان لائے قدس انتاقیہ رومیا اسکندریہ اور آباد بھی ہے اور فرون کے بعد استثالی عذاب بھی نہیں آیا اصل یہ رسول تھے اللہ کے موسا علیہ السلام سے پہلے مرسلون محققین علماء تفسیر ان کے نام ذکر کرتے صادق صدوق اور شلوم صادق یاحیا صدوق یونس اور شلوم شمعون علیہ السلام بھی لکھتے ہیں بہرحال مختلف نام ان کے آتے ہیں برانی کی حدیث ہے انبیاء کو تین لوگوں نے سبقت کی ہے اور جنتی ہیں وہ تین یوشا نے سبقت کی موسا کو صاحب یاسین ال اور علی الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہوا کہ صاحب یاسین عیسا کا رجل مومن ہے اس حدیث سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے لیکن ابن کثیر نے اس کی صنعت پہ رد کیا ہے اور فرماتے ہیں حسین ابن حسین اشقر یہ شیعہ ہے مشہور ہے متروک ہے اور اس کی روایت ناقابل استدلال ہے اس یا حل مرسلون جب کہ آئے تھے اس گاؤں میں انبیاء جب بھیجا تھا ہم نے ان کی طرف دو امبیا کو فکر تو انہوں نے ان تکزیب کر دی ان تو ہم نے ان دو کو مضبوط کیا تیسرے سے فکالو تو انہوں نے کہا انا اللہ کمرسل یقیناً ہم آپ کی طرف بھیجے ہوئے ہیں اللہ نے بھیجا قالو مان تم اللہ بشر سلونا انہوں نے کہا نہیں ہو تم مگر بشر ہماری طرف ہماری طرح یہ اعتراض اکثر انگیا پہ ہوا کرتا تھا تو معلوم ہوا یہ رسول عیسیٰ کے نہیں تھے اللہ کے تھے اللہ کے نبی تھے اسی لیے اعتراض بشریت والا کیا رحمان ضلع الرحمن اور نازل نہیں فرمایا مہروبان ذات نے کسی چیز کو دوسرا اعتراض پہلا اعتراض بشریت کا تم تو ہماری طرح بشر ہو دوسرا اللہ نے کوئی چیز بھی نہیں نازل فرمائی انن تملہ تک زیب نہیں ہو تم مگر جھوٹے قالوا ربنا اننا علیکم لمرسلون تو انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے یقینا ہم تمہاری طرف خواہ مخواہ بھیجے ہوئے ہیں ماں علینا البلاغ المبین اور نہیں ہے ہم پر مگر پہنچانا حق کا ظاہر بلاغ ذکر المسائل المبین اقامت البرہانی علیہا حق کا پہنچانا اور پھر مبین اس پر دلیل بھی بتانا اقامت البرہانی علیہ بلا الحق المبین بعض علماء تفسیر کرتے ہیں. نہیں ہے ہم پر مگر حق کا پہنچانا ظاہر دلائل کے ساتھ قالو تو انہوں نے کہا تھا تئر نہ بھی ہم بدفالی پکڑتے ہیں تم پر جب سے تم آئے ہو حالات خراب ہے لَيْلَمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَزَابٌ عَلِيمٌ اگر تم منانا ہوئے توحید کے بیان سے تو خامخہ ہم سنگسار کر دیں گے تم کو اور خامخہ پہن جائے گا تم کو ہماری طرف سے عذاب دردناک قالو تو ان پیغمبروں نے کہا طائرکم مَاکم تمہارے اس بدفالی کی سزا تمہارے پاس ہے سو عقیدت ہی کم و قب و سعود تفصیل ہیں۔ سعود لکھتے ہیں یہ جو تم ہم پہ بدفالیاں پکڑتے ہو یہ تمہارے برے عقیدے کی نشانی ہے اور یہ جو برائیاں تم پہ مسلط ہیں یہ تمہارے اعمال کی قباحت ہے قب و این ذکر تم تم نصیحت لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو اگر نصیحتی آئے ذکر تم اگر تم نے نصیحت قبول کر دی تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی بل ان تم قوم مسرفون بلکہ تم ہوئے قوم مشرک مصرفون مشرق ازاد المسیر میں جوزی مانا کرتے من اور آ شہر کے اطراف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا غریب آدمی کا گھر اکثر شہر سے دور ہوتا ہے شہر میں تو مالدار رہتے ہیں یہ غریب تھا قال قوم کہا اس نے قوم تابداری کرو بھیجے ہوں کی صاحب یاسین نے کتنے کام کی ایک استازوں کی عزت کی دوسرا دین کی خدمت میں چستی کی یہ سعاد دوڑتا ہوا آیا دوستو استازوں کو کہا آپ آرام کیجیے اب میں کام کروں گا میں بیان کروں گا تو قوم کو خطاب کرنے لگے یا قوم تائید حق پرستوں کی کرتا ہے اے میری قوم المرسلین، آپ تابیداری کر لو بیجو ہوں کی اتباع کے لیے پہلی شرط جو بھیجے ہوئے ہوں آسمانی دین آسمانی کلام پیغام تم تک پہنچانے والے ہیں وہ متبع ہو سکتے ہیں ان کی اتباع کرو دوسری طبی مل سلوک مجرا حقانیت کی دلیل تابے داری کرو ان کی جو نہیں مانگتے, مانگتے تم سے اجر اجرت مزدوری اور تیسری وہم محتدون یہ ہے سیدھی راہ پہ چلنے والے حق پرستوں کا درجہ محتدون اور حقانیت تو اتباع کے لیے تین شرائط ایک آسمانی پیغام پہنچا رہے مرسلین ہے دوسرا دنیاوی لالچ نہیں ہے لائے سلو کم اور تیسرا یہ خود بھی سیدھی راہ پہ چلنے والے جس راہ کی دعوت دیتے ہیں خود بھی عاملین ہیں اس پر عمل کرنے والے ہیں اس پر ومالی اللہ اللہ ترجعون اور کیا ہے میرے لیے کہ میں عبادت اور بندگی نہ کروں اس ذات کی جس نے پیدا کیا ہے مجھے اور اس اللہ کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے اپنا عقیدہ ظاہر کر رہا ہے اتاخذو من دونیه الہاتن ایا میں پکڑ لوں اللہ کے سوا دوسرے الہ اور خداؤں کو پکڑ لوں ای یریدن الرحمانو بذر اللاتونی انی شفاعتوم اگر ارادہ کرے رحمان ذات مجھ سے معمولی تکلیف کا تو فائدہ دے دے گا मुझको इनकी شفاعت سے ان کی شفارت ذرہ بھر بھی ولا ينقذون اور نہ یہ مجھے بچا سکیں گے ربز رحمان کہا اللہ کی صفات میں سے اشارہ اس طرف کہ میرا رب تو فائدے ہی دیتا ہے لیکن اگر کوئی تکلیف لائے تو وہ رحمان ہے یہ مجھ پہ تکلیف میرے اعمال کی وجہ سے آئے گی رحمان اگر ارادہ کرے میرے ساتھ بے معمولی سی تکلیف کا تنوین تقلیل ہے یہاں تو فائدہ نہیں دے سکتی مجھ کو ان کی شفات ذرابر ولاون کی زون اور نہ یہ مجھے بچا سکیں گے انی اذل لفی مبین یقیناً میں اس وقت ہوں گا خام گمراہی ظاہر میں اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے لگوں تو میں بھی گمراہ ہوں گا انی آمن بربکم فاسمعون یقینا میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر تو تم بھی سن لو میں بھی ان انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والا بن گیا یا یہ خطاب انبیاء کو ہے استازوں کو یقینا میں ایمان لے آیا تمہارے رب پر کیونکہ اس رب کی معرفت تو تم نے مجھے فس تو میری بات سن لیجئے میرے ایمان کے گواہ بن, جی بن جائیے اگر خطاب قوم کو ہو تو فس معو بمان میری تابداری داری کرو قوم تم بھی ایمان لے آؤ قوم کے دو عقیدوں پہ رد کیا ایک نفی شفات قہریلا تمنی شفا تم دوسری نفی شرف تصرف کی ولائی کی اب قوم برداشت کہاں کر سکتی ہے پتھر لے کے تو صاحب یاسین کو مارنے لگے اتنا مارا اتنا مارا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انا بعد ان کالا ماں صاحب نے جو کہا بس اس کہنے کے بعد ان ظالموں نے اسے قتل کر دیا بیوت پاؤں کی لاتوں کے ساتھ لاتوں لاتو کے ساتھ چڑھے اس پہ حتی خرج خراج ہو مندو حتا کہ صاحب یاسین کا کی آنتر وہ نیچے سے نکل آئی والافی بیرن وہی الرس اور اس صاحب یاسین کو کوئے میں گرا دیا وہ رس اصحاب الرس جو ہے قرآن میں ذکر وکالت سودی السودی بال حجارتی اور سودی نے کہا ہے کہ پتھروں سے مارنے لگے وہ ہوا یقول اور یہ صاحب یاسین کہ رات اللہ قومی اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ کہتے کہتے حتی ماتا وہ شہید ہو گیا وقال الکلبی قلبی نے کہا ہے رموہ فی حفرت ایک کھڑے میں گرا دیا سائب یاسین کو وردد ترابہ علیہ فماتا اور اس کے اوپر مٹی ڈالتے رہے ڈالتے رہے حتیٰ کہ اس کو شہید کر دیا وان الحسنی اور حسن بصری فرماتے ہیں ہر لقوہ حتی ماتا اسے جلا دیا اور جلا کے شہید کر دیا وعلقو فی بیر المدینہ وقبرو فی سور انتاقیہ اسے شہر کے کوئے میں لٹکا دیا اور پھر اس کی قبر انتاقیہ شہر کی دیوار میں بنا دی دیوار میں اسے چن لیا وقیلا نشروہ بالمنشار حتی خرج من بین رجلے کسی نے یہ قول ذکر کیا ہے کہ اسے آرے کے ساتھ دو ٹوٹے کر دیا سر پہ اس کے آرا رکھا حتیٰ کی بینر رجلین وہ آرا نکل آیا تو نسفین میں تقسیم ہو گیا روح المانی میں بائیسویں جیل صفحہ پانچ سو اڑتالیس پہ سارے اقوال ذکر کیے سراج المنیر نے بخاری کی روایت ذکر کیا نس رضی اللہ تعالیٰ سے گیر معاونہ کے شہادا کے بارے میں انہوں نے کہا تھا بلغوا قومنا اننا لکینا ربانہ فرد یا خاری نے دو جگہ یہ روایت ذکر کی کتاب التفسیر اور کتاب المغازی صاحب یاسین کو بھی شہید کر دیا گیا تو صاحب یاسین شہادت کے بعد فورن جنت پہنچ گئے قیلت خلل جنہ کہا گیا ان کو جاؤ داخل ہو جاؤ جنت میں قیلہ مجہول کا سیگا ہے تعمین پہ دلالت کرتا ہے فرشتوں نے کہا اللہ نے کہا ادخل خل جنتا جنت میں داخل ہو جاؤ جنتی و نرا دیکھے پتھر پہ سے مارا تو ان کو پتھر لگے ہیں یہ کرامت نہیں ہے کہ ولی کو پتھر نہیں لگیں گے مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کرامت حیض الرجال ہے جالنی من المکرمین کرامت شہید ہو کے جنت جانا ہے اولیاء کی کرامت برحق ہے لیکن کرامتیں چھپائیں گے اولیاء اب بدن تو زمین پہ پڑھائے جنت میں کون گیا روح گئی نا قیلت خلیل جنتا کہا گیا داخل ہو جاؤ او بہادر جنت میں قال يا ليت کہا صاحب یسین نے হায় ارمان کاش کہ میری قوم جانتی تو شہادائے بیرے ماونا نے بھی کہا تھا میری ق... ہماری قوم تک یہ پیغام ہمارا پہنچا دیجئے کہ ہم نے بیرے ماونا پہ اللہ سے ملاقات کر دی تو فرضی عنا اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہمیں اللہ سے... ہم اللہ سے راضی ہو گئے تفسیر علمانش فرماتے ہیں دخول جنت ہی الموت دخول رخ ہی کا دخول شہادا جنت میں داخل ہونا موت کے بعد صاحب یاسین کا یہ ان کی روح کا جنت میں داخل ہونا ہے جیسے سارے شوہدہ کی روحیں جنت میں ہیں تو صاحب یاسین بھی جنت چلے گئے تو فرمائے ہائے ارمان کاش کے میری قوم جانتی بیما اس مسئلے کو غفر علی ربی کہ بخشش کر دی میرے لئے میرے رب نے اس کی وجہ سے و جعلنی المکرمین اور ٹھرا دیا مجھے عزت والوں سے کرامت والوں سے و ما نزلنا علا قومی اور نئی نازل کیا تھا ہم نے ان کی قوم پر منبادی ان کی شہادت کے بعد من جن دن کوئی لشکر آسمان سے اور نہیں ہے ہم لشکروں کے نازل کرنے والے ان کانت بلکہ ان کا عذاب نہیں تھا اللہ سے حتم واحدتا مگر چیخ ایک فرشتے نے چیخ ماری باز فیداہم خامدون اچانک یہ تھنڈے پڑے ہوئے تھے مر گئے اندھے مٹھنڈے پڑے ہوئے تھے خامدون الٹے پڑے تھے یا حسرتن علی العباد ہائے افسوس بندوں پر یا حسرتن یا حسرت بمانے ویل اور ہلاک ہے ابن عباس کا قول ہے حسرت بمانے ویل اور ہلاک حلاق اوے ہلاکت ہو تباہی ہو ان بندوں کے لیے علال عباد یا یہ قول صاحب یاسین کا ہے بھائی افسوس اللہ کے ان بندوں پر کے نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ اس کے ساتھ استجاع کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ نے تباہ کر دیا کیونکہ حدیث قدسی ہے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتے ہیں منہ بالحرب جس کسی نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی تو میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں جنگ کا اعلان ہے اس کے ساتھ جو کہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, تخویف ہے آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ کتنے زیادہ حلاق زیادہ ہلاک کیے ہیں ہم نے ان سے پہلے زمانے والوں میں سے کہ یہ لوگ ان کی طرف واپس نہیں ہوتے چلے گئے وہ واپس تو نہیں آئے قرطبی نے فرمایا وہ دل آیت ردن علا منظا من الخل میئر جونیا قبل قیامتی بعد موت اس آیت میں رد ہے اس پر جس کا یہ گمان ہو کہ مخلوق میں سے بعض مخلوق وہ ہوتی ہے جو دنیا میں واپس آتی ہے قیامت سے پہلے بادل الموت موت کے بعد پھر پھر دنیا دوبارہ دوبارہ آتے ہیں اس آیت میں ان پہ رد ہوئی کہ جو ہلاک ہو گئے انہم علیہم لا ارجیون وہ واپس نہیں آتے وَإِنْ قُلُّ لَمَّا جَمِعُ لَّدَيْنَا ان بمانے ما نا فی اللما بمانے اللہ ما بمانے اور نہیں ہے یہ سب مگر سب کے سب ہمارے ہاں محضر ان حاضر کر دیے جائیں گے عبداللہ علیہ اقلیہ وآیت اللہم الارض المیتت وحیئنا ہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یا کلون اور نشانین کے لئے زمین ہے المیتت خوشک بنجر احیئنا ہا ہم تازہ کر دیتے ہیں آباد کر دیتے ہیں زمین کو واخرجنا منہا حبا اور نکالتے ہیں ہم اس زمین سے دانے غلہ فمنہ یا تو بعض اس میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں وہ جالنا فی ہا جناخیل اور ٹھہرایا ہم نے اس زمین میں باغات کو کھجور کے وہ بن اور انگور کے وہ فجر من العیون اور جاری کیے ہم نے اس زمین میں چشمے لیا کلو من سمری ہی اس لیے کہ کھائیں اس ان باغات کے میووں سے پھلوں سے یا من سمری ہی کھائیں اللہ کے میووں پھلوں سے وما عملت یا ما نافیہ ہے نہیں کیا یہ کام ان کے ہاتھوں نے یعنی زمین سے اناج نہیں اگایا انہوں نے خود میں نے اگایا اللہ فرماتے یا ما موصولہ ہے وما اور وہ ما موصولہ بمانے اللہ عاملت وعیدین جو کام کیا ان کے ہاتھوں نے وہ بھی میرے فیصلے پہ ہوا افلا اشکرون وعی شکر نہیں ادا کرتے اللہ کی نعمتوں کا سبحان اللذی خلق الازواج کل لہا مما تمبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا ہے جوڑوں کو سب کل لہا اے الاسنا فکل امام مدارک امام نصفی تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں مِمَّا مم اس سے تم بِتُ الْأَرْدُو جو اُگاتی ہے زمین وَمِنَنْ فُسِهِمْ اور ان کی نفسوں میں سے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور اس میں سے جو یہ نہیں جانتے اب دلیل دوسری وَآیَتُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَقُ مِنْهُ النَّهَار اور نشانی ان کے لیے رات ہے کہ نکالتے ہیں ہم اس سے دن انسلاح کہتے ہیں سام کا اپنے چمڑی سے نکلنا سال میں ایک دفعہ چمڑی بدلتے ہیں سام تو اسی طرح ہم نکالتے ہیں اس رات سے دن کو اصل اشیاء میں ظلمت ہے روشنی تو بے سبب ہے فیضا ہوں مزلم تو اچانک یہ لوگ اندھیرے میں ہوتے ہیں دن کو نکال لیتے ہیں رات کے اندھیرے میں بیٹھ رہے و والشمس تجري لمستقر اور سورج چل رہا ہے اس وقت قرار کے وقت کو کی طرف لہا اس کے یہ چل رہا ہے ایک دن رک جائے گا لمستقر لها یا ابن مسعود کی قراءت ہے والشمس تجري لا مستقر لها اس کے لیے قرار نہیں دما نہیں توا فا فی زمین اور آسمان میں اپنے خلا اور اپنے مدار میں یہ بس گھومتا ہی رہتا ہے ضالیکا تقدیر العزیز یہ اندازہ ہے غالب اور جاننے والی ذات کا بول قمرا قدر نا منا ضلح ارجون اور چاند اندازہ کیا ہے ہم نے اس کے لیے پڑاؤ کا منازل منازل کا کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ حتی آدھا حتا کہ ہو جاتا ہے پھر جاتا ہے کل ارجون القدیم جیسے شاخ پرانیجون شاخ پرانی شاخ کی طرح ٹیڑا اور پتلا ہو جاتا ہے یہ ہمارے علاقے میں افریدی قوم ہے وہ پتلے اور دبلے کو ڈانگر کہتے ہیں روزے رکھے تھے تو آخر میں کمزور ہو چکا تھا تو ایک دن اس چاند کی طرف دیکھ کے چاند بھی بس کل ارجون القدیم تھا کہنے لگا زخو دکھا ڈانگر اکڑوں خود تم مجھے تو تم نے کمزور کر دیا لیکن تمہیں بھی میں نے صحیح برابر کر دیا تو ح ہو جاتا ہے پھر آ جاتا, پھر جاتا ہے کل اور طرح نئی مناسب سورج کے لیے انتدری کلکمارا کے پالے چاند کو تدری کل یعنی سورج چاند کو نہیں پا سکتا چاند کے سامنے آگے نہیں آ سکتا پکڑ لے چاند کو ولل سابق اور نہ رات آگے ہو سکتی ہے دن سے رات کے بعد رات نہیں آ سکتی دن سے آگے دن آئے گا پھر رات آئے گی کلو کی فلاک بہن یہ سب اپنی حد میں تہر رہے ہیں یس بہون سب اپنی حد میں اور اپنے فلک میں گھیرے میں پھرتے ہیں اپنے ایک ایک گھیرے میں پھرتے ہیں یس تہرتے ہیں ہیں پھر پھرتے ہیں وایت الحمن ناحمل نازرت ہم دوسری دلیل اور نشانین کے لیے کہ یقینا ہم نے سوار کیا تھا ان کی اولاد کو فل فلکل مشہون بری ہوئی کشتی میں نوح علیہ السلام کی کشتی خلق نالحم مسری ماں یار کبور اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے ان کی طرح اس کی طرح اس کشتی کی طرح ماں اور وہ یرکبون جو جس پہ سوار ہوتے ہیں دریا میں کشتی پہ سوار کیا خوشکی میں گوڑوں اور اونٹوں پہ سوار کیا دوسری سواریاں پیدا کی ہوا میں جہاز پہ سوار کیا خلق نالحم اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا ہے یہ سب کچھ تم کہو یہ تو انسانوں کی ایجادات ہیں تو انسان جس ہاتھوں سے اور جس عقل اور ذہن سے بناتا ہے وہ تو اللہ نے پیدا کیا۔ تاخوفا ان نشا نغرقهم فلا صریح لهم ولا هم ينقذون ينقذون اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں گے ان کو دریا میں دوبا دیں گے فلا صریح لهم فلا مجیر ولا مغیث لهم امام نسفی تفسیر مدارک میں تفصیر تبری نے بھی یہی معنی کیا ابن جری نے لا سری خلو لا مغی صلاحم نہیں ہوگا کوئی فریاد رس ان کے لیے اگر ہم ڈبو دیں یہ نہیں کہ بارہ سال کی ڈوبی ہوئی کشتی شیخ عبد القادر جیلانی نے نکالی تھی ولا ہم یہ نہ یہ خود بچ سکیں گے نہ ان کو کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ یہ خود اپنے آپ کو بچا سکیں گے اللہ رحمتا منہ مگر یہ مہربانی ہے میری طرف سے ہماری طرف سے کہ ہم انہیں جو غرق ہونے سے بچا دیتے ہیں دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آمن سے پہنچا دیتے ہیں اور سامان ہے چکنا ہے ایک وقت تک اور جب کہا جائے ان کو ڈرو سے جو تم سے پہلے تھے اور جو تم سے بعد ہوگا جو اللہ تم نہیں تھے اللہ تھا وما خامخا کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے اما تایتی من من اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی دلیل تمہارے ان کے رب کے دلائل میں سے مگر یہ تھے اس سے منہ پھیرنے والے وئی راکیلن فکر کم اللہ اور جب کہا جائے ان سے خرچ کرو یہ ترغیب زجر بخلا کو جب کہا جائے ان سے خرچ کرو اس مال میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں آیا ہم رزق دے خوراک دیں اس کو کہ اگر چاہتا اللہ تو خوراک دے دیتا اس کو ہم اللہ کے بھوکوں کو رجائیں اور ان کے پیٹ کو برک بھرے امام شاتی بھی کتاب میں جگہ لکھتا ہے بیدتی ہمیشہ ایک جگہ لکھتا ہے بےدتی ہمیشہ دلیل بلاکس پیش کریں گے ان کو کہو غریبوں کے ساتھ تعاون کرو تو یہ کہتے دخد ہوگی بخے مڑ اللہ جس کو نہ رجائے تو ہم کیسے رجانے لے انتم اللہ فی ظلال مبین نہیں ہو تم مگر گمرائی ظاہر میں یا تو یہ ان کا قول تھا کہ مومنوں کو کہتے تم گمراہ مال غوربا پہ لگاتے ہو یا یہ اللہ کی بات ہے جو لوگ دلیل بلاکس پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے بوکوں کو ہم کیوں؟ اللہ چاہتا تو دے دیتا نا ان کو تو اللہ فرماتے ہیں انتم اللہ فی ضلع مبین نہیں ہو تم مگر گمرائی ظاہر میں زجر بے انکار القیامت ہوتا اور کہتے ہیں یہ کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا اگر ہو تم سچے ما اللہ سے یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر ایک چیخ کا کہ پکڑ لے گی ان کو اور یہ ہوں گے یخس یخسی مون جھگڑا کرنے والے یا باحث مباحثہ کرنے والے آپس میں فلا يستطيعون توصیتن تو پھر یہ طاقت نہیں رکھیں گے وصیت کرنے کی والا الی اهلیہم یرجعون اور نہ یہ اپنے اہل کی طرف واپس آ سکیں گے اب یہاں سے وقوع قیامت کا بیان ونفخہ نفخہ سے مراد نفخہ ثانیہ ہے اور پونک مار دی جائے گی فسور سیٹی میں سور میں فی دا ہمجا سیلا رب سیلون تو اچانک یہ لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف ین بہنے والے ہوں گے اتنی کثرت سے آئیں گے جیسے لوگوں کا سیلاب ہے جیسے پانی کے سیلاب کالو یادینہ تو کہیں گے یہ ہائے ہائے افسوس کس نے اٹھایا ہمیں مم مرقدینہ اپنی آرام گاہ سے مرکد آرام گاہ کو کہتے اس آیت سے متضلا انکار استدلال کرتے ہیں عذاب قبر سے انکار کے لیے کیونکہ اگر عذاب قبر میں ہوتا تو پھر اس کو مرقد نہ کہا جاتا تو مرقد آرام گامانا قبر میں عذاب نہیں ہے اصل میں مرقد قبر کو آرام گاہ اس لیے کہا گیا کہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں قبر کا عذاب تو آرام ہی ہوگا آخرت کا تو بڑا عذاب ہے والا آخرت والا آزاب الاخرت اکبر وہ تو بہت بڑا عذاب تو اس بڑے عذاب آخرت کے سامنے دنیا یہ قبر والا عذاب ایسے ہی ہے جیسے مرقد اور آرام رقو یا رقود بمانے نیند ہے نیند اخل موت ہے یعنی موت کی جگہ کسی، کس نے اٹھا دیا ہمیں اپنی مرنے والی موت کی جگہ سے جہاں ہم مر کے آئے تھے وہاں سے کیوں اٹھایا یا یہ عذاب ان پہ نہیں ہوگا نفقلا اور نفخ ثانیہ کے درمیان چالیس سال تو اسی اس کو آرام گاہ کہا ہاد ما و رحمان یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا میروبان ذات نے اور سچ بولا تھا نبیوں نے رسولوں نے سچ کہا تھا ان کا نت اللہ سے نہیں ہوگی قیامت مگر چیخ ایک تو اچانک یہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پر بھی کسی نفس پر بھی ذرہ بھر اور بدلہ نہیں دیا جائے گا تم کو مگر اس کا کہ تھے تم اس کا عمل کرنے والے قرآن نے تیس جگہ ما کن تم تاملون یا ملون تاملون ذکر کیا یعنی بدلہ اپنے عمل کا ذکر ملے گا وسیلے وسیلے زوات فاضلہ کے کام آنے والے نہیں ان لیا مفی شغول ان فاقیون بے شک جنتی آج کے دن فی شغل فاقیون مشغلوں میں ہوں گے لذت لیتے ہوئے ایسے مشغلے ہوں گے جنتیوں کے کہ وہ لذت آمیز ہوں گے فاقیون مزے لینے والے جنتی یقین والے جنت والے آج ایک دھندے میں ہوں گے فاکیون باتیں کرتے شاہ صاحب مانا کر دھندے میں ہوں گے باتیں کرتے مشغلے میں ہوں گے مزے لینے لیتے ہوئے ہم یہ جنتی اور ان کے ازواج ہم مثل ازواج سے مراد ہم مثل جوڑے فی زلال ان سائے میں ہوں گے سائے سے مراد آرام علالآرائے کے تختوں پر متقیون تکیہ لگانے والے ہوں گے لہم فیہا فاکیہتوں ولہم ما یدعون ان کے لئے جنت میں پھل ہوں گے میوے اور ان کے لئے ہوگا وہ کچھ یدعون جو یہ مانگے سلام قولا من رب الرحیم سلام ہوگا یو قالم سلام کہا جائے گا ان کو سلام یا یاد سلام یہ پکاریں گے سلام سلام قولا یہ بات ہوگی مرب الرحیم رب رحیم کی طرف سے سلام یا تو ما یدعن سے بدل ہے اور یا یو قال سلام یہ سلام کہا جائے گا ان سے یہ سلام بمانے مبارکی ہی ہے یہ سلام قلم رب ر کتنی بڑی بات ہے اللہ جنتیوں کو سلام کرے گا مبارکی دے گا مبارکباد وم تاز مایوہ مجرم جدا ہو جاؤ آج کے دن او مجرمو ایک صحابی سر یاسین کی تلاوت کرتے تھے عیسائد پہ, پہ پہنچ جاتے اتنا روتے تھے کہ آگے تلاوت نہیں کر سکتے یہ ایسا نہ ہو کہ ان مجرموں والا خطاب میرے ساتھ ہو جائے جنتیوں سے جدا ہو جاؤ آج کے دن او مجرموں آہد یا آدم اللہ الشیطان آیا نہیں کیا تھا میں نے تم کو کہ اولاد آدم بندگی نہ کرو شیطان کی یقینا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے ظاہر وانی بدونی اور میری بندگی کرو امام نصفی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں ہونی میری طاط اور تابے داری کرو ہاد مستقیم یہ سی درا ہے وَلَقَدَ جِبِلًا اور یقینا گمراہ کیا تھا شیطان نے تم میں سے گروہوں کو زیادہ افلم تکن آیا نہیں تھے تم اقل والے ہادی جہن ملتی کن تم یہ جہنم ہے وہ کہ اس کا وعدہ تمہارے ساتھ کیا جاتا تھا یا اس سے تم ڈرائے جاتے تھے وعید اور وعدے سے تو لو ہلیوم بیما کن تم تک فرون داخل ہو جاؤ اس جہنم کو آج کے دن اس وجہ سے کہ تھے تم کفر کرنے والے علیما نقتی مالا افواہم آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر کل منادیم اور باتیں کریں گی ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ وہ تشہد اور بیان کریں گے ان کے پاؤں اس بیما کے تھے یہ کرنے والے سجدہ بی سکیس میں پھر یہ اپنے اندام, اندام اور آزائے بدن کو کہیں گے لما شہید عَلَيْنَا تو یہ بدن کے آزا کہ اللَّهُ اللہ تقلش ہمیں اللہ نے گویائی کا حکم کیا ہے اور طاقت دی ہے وہ اللہ جس نے ہر چیز کو گویائی کی طاقت دی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی مرضی کے خلاف ان کے آزائے بدن اللہ کی عدالت میں ان کے خلاف گواہ بنیں گے ان کے منہ بند ہو جائیں گے اس لیے کہ یہ منہ دروگ گوئی کے عادی تھے تو ان کے اعزاء بدن گواہ ہو جائیں گے تخویف لو نشاء لتمسنا علی ینین مگر ہم چاہتے جبری ایمان تو خامخا ہموار کر دیتے ان کی آنکھیں فاستبقوا الصراط فانا یبصرون تو پھر یہ دوڑتے سیدھی راہ کی طرف تو کہاں دیکھ سکتے تھے راہ کو تخویف ولو نشاء لمسفناهم علی مکاناتین فمستطاعو اگر ہم چاہتے جبری مان تو خامہ خام مسخہ کر دیتے ان کو اپنی جگہوں پر مسخہ جا, جا بجا ان سے پتھر بنا دیتے تو یہ طاقت نہ رکھتے آگے جلنے کا کہ نہ پیچھے واپس ہو سکتے ومن کسو فل خلقی اور وہ جس کو عمر دے دے ہم تو واپس کر دیتے ہیں اس کو پیدائش میں یعنی کمزور کر دیتے پھر بوڑھا بچے کی طرح کمزور ہو جاتا ہے فلا یاقتل وایقل رکھتے اس بات رسالت وما علمناه الشعر وما ينبغي له اور نہیں سکھایا میں نے اپنے محبوب کو شعر اور نہیں مناسبن کے ساتھ یہ شعر نبی علیہ السلام نے تو اشعار پڑے تھے لیکن شعر گوئی کو مشغلہ نہیں بنایا تھا ان هو الا ذکر و قران مبین اشعار پڑھنا منع نہیں ہے شعر کو اپنا مشغلہ بنانے لے سارے کاموں کو چھوڑ کر بس اسی کے پیچھے پڑ جانا اور تصوراتی دنیا میں گوئی کرنا یہ حقائق سے ہٹ کر دور اشعار کو اپنا مشغلہ بنانا یہ نبی کی شاع نشان نہیں, نہیں ہے یہ قرآن مگر ذکر نصیحت وہ قرآن اور قرآن ہے واضح فرین اس لیے کہ ڈرائے ڈرائے جائیں وہ کانحیا جو کہ زندہ ہو روحانیہ کی ذوی ایمانی قلبی اعتبار سے باطنی لحاظ سے زندہ ہو و یحق القول علی الکافرین اور نازل ہو جائے حکم عذاب کا کافروں پر پھر دلائل اولم يرونا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے ان کے لیے مما مم اس سے عامل تعدینہ کے کام کیا ہے ہمارے ہاتھوں نے اللہ کی طرف نسبت یہ متشابہات میں سے یہ تو ہم نے بنایا ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے انامن جانور فملہ مالکون آئے کی نسبت یہ من المتشابہات ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے ان چیزوں کو عملت ایدینا جو ہمارے ہاتھوں نے کیا ہے یعنی ہم نے پیدا کی اپنی قدرت سے ایدی سے مراد قدرت اللہ کی انا من چار پائے جانور فهم لا مالکون تو یہ ہیں ان کے مالک پیدا میں نے کیا اور ملکیت ان کو دے دی یہ میری گاہ یہ میری بیس یہ میرا گھوڑا وَزَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ اور تاوے کیے ہیں ہم نے یہ جانور ان کے تو بعض ان میں سے رکوب ہم ان کی سواری کے ہیں ومنہا یاکلون اور بعض ان میں سے یہ کھاتے ہیں کھانے کے ہیں زبا کر کے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِ وَمَشَارِبُ وَمَشَارِبُ ان کے لیے اس چار پائیوں میں منافع اور فائدے ہیں وہ ومشارب اور پینے کا سامان دودھ ہے اَفَلَا يَشْكُرُونَ وَعِيَ شُكَرْنِ عَدَا کرتے اللہ کی نعمتوں کا میں مِحَمْزَ لِتْتَوْبِخَ ہے اب پھر زجر مشرقوں کو واتقذو من دون الله الہات علہم yunsarun اور پکڑے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے مددگار خام خا کی ان کی امداد کی جائے گی لا یستتین نصرہم وحم لہم جندم محدرون یہ ان کے الہ ان کی مدد طاقت نہیں رکھتے ان کی امداد کی واو کے ساتھ جمع ذوی القول کے لیے آتی ہے وحم لہم جندم محدرون اور یہ اولیاء یہ مشرک ان اولیاء کے لیے ان قبروں والوں کے لیے لشکر ہے حاضر کیے ہوئے زیارت میں چندے کا بقصہ اور غلاف اور جنڈے اور وہ دوسری چیزیں یہ تو منجور ہی سنبھالتے ہیں فلاح کا قولہم تسلی ہے غمگین نہ کر دے آپ کو ان کی بات انا یسرون و ما یولنون یقینا ہم جانتے ہیں اس کو جو یہ چھپاتے ہیں دلوں میں اور وہ کچھ بھی جانتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں اولم ير الانسان والنا خلقناه من نطفه زجر انسان کو منکر انسان کو آیا نہیں دیکھتا یہ منکر انسان کی یقینا ہم نے پیدا کیا ہے اسے ایک نطفے سے قطرے سے فاذا هو خصیم مبین تو اچانک یہ جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے ظاہر اللہ کی توحید میں وضرب لنا مثلا یہ زجر ب انکار القیامت اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں عجز کی اور مخلوقات کی وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور بھولا دیا اس نے اپنی پیدائش کو کہ پیٹ میں اس کو کون سا وکیل اور وسیلہ تھا اللہ اور اس کے درمیان ماں کے پیٹ میں کون تھا قَالَ مَنْ يُحِيَ لِعِزَامَ وَهِيَ رَمِينَ تو کہتا ہے کون زندہ کر دے گا ان ہڈیوں کو اور یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے رمین ذرہ ذرہ بوسیدہ ہو جائے تو کون ان کو پھر زندہ کرے گا قُلْ تو کہہ دیجئے يُحِيَ زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے اس کو پہلی بار وہ دوبارہ بھی زندہ کرنے والا ہے وہ هو علی کُل خَلْقٍ عَلِيم اور یہ اللہ ہر اپنی ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ دوسری دلیل الی جَالَ دوسری کا مطلب اگلی دلیل الی جَالَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا وہ اللہ جس نے ٹھہرایا ہے بنایا پیدا کیا ہے تمہارے لیے مین الشجر الاخضر سبز درخت سے نارن آگ آگ اللہ نے پیدا ہے سبز درخت تم, تو قدون تو اچانک تم لوگ اس سے آگ جلاتے ہو تم آگ جلاتے ہو یہ شجر الاخضر کون سا درخت ہے بعض کہتے ہیں مرخ اس کا نام ہے او عفار یا عرب میں ایک تھا مرخ مذکر اور عفار مادہ تھی جب مروخ کو ایفار کے ساتھ ملایا جاتا تو وہ سبز ٹہنی جل جاتی تھی اور اس سے آگ نکلتی تھی یا حکمہ نے کہا ہے فی کل شجر نار اینب ہر درخت میں آگ ہے مگر عناب کے علاوہ انگور کے علاوہ اللہ نے نقیزین کو جمع کے جمون نقی من اسرار قدرتی ہی حاضر صحاب ہاب بھی نارن بھی معاون اللہ کی قدرت کے اسرار میں سے ہے یہی بادل ہیں اس میں آگ بھی ہے بجلی کا کڑکا اور اس میں پانی بھی ہے کیا بڑی قدرت ہے میرے اللہ کی پیدان تم من ہو تم تو اچانک تم اس درخت سے آگ جلاتے ہو اولہ خلق, خلق سماوات تخویف ہے آیا نہیں ہے اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو بھی قادر آیا نہیں ہے وہ ذات قدرت رکھنے والا الا اس بات پر یخلو قومی کہ پیدا کر دے گا ان کی طرح اور, اور ان کو بھی دوبارہ پیدا کر دے گا بلا شک اللہ قدرت رکھنے والا ہے وہ هو الخلاق العلیم اور یہ اللہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے خلا مبالغ کثیرہ ہے یقین اللہ کا حکم جب ارادہ کر لے کسی چیز کا تو کہہ دیتا ہے اسے موجود ہو جاتو موجود ہو جاتی ہے وہ سبحان کل جون یہ دعوے توحید بنوانی تصویر تفریح تمام صورت پر تو پاکی ہے اس ذات کے لیے جس کے دستے قدرت میں ہے اختیارات ہر چیز کے اور اس اللہ کی طرف تم واپس کر دیے جاؤ گے اس صورت میں سات دفعہ لفظ مبین کا آیا ہے تو فالم ان اللہ تعالی ذکر اس صورت لفظ مبین سبامرات سات دفعہ مبین ظاہر اشارت علا ان متفلون مکتوب انفی امام امین جو تم کرتے ہو وہ لکھا ہوا ہے فی امام امین بارویں آیت آیت تو آیت نمبر چوبیس میں وَإن ترقنا الدعوة لَكُنَّا فی ضلال اموبین ہم پہ پہنچانا ہے حق کا ظاہر اور اگر ہم نے دعوت کو چھوڑ دیا تو ہم گمراہی میں ہوں گے ظاہر تو چوتھی بار آیت نمبر سینتالیس میں ان لسرتم فی مبین اگر تم نے انکار کر دیا تو تم ہو جاؤ گے گمراہی ظاہر میں آیت نمبر ساٹھ میں پانچویں دفعہ مبین گمراہی کی طرف دعوت دینے والا یہ ظاہر دشمن ہے چھٹی بار آیت نمبر انتر میں وَمَّا قُولُ لَكُمْ فَهُوَ ذِكْرٌ مُبِينٌ جو میں نے تمہیں کہا یہ ذکر مبین ہے ظاہری نصیحت ہے اور ساتھویں بار آیت نمبر ساتھویں بار آیت نمبر ستتر میں فرمایا وَلَا تَكُونُ فِي الْحَقِّ خَسِيمٌ مُبِينٌ خَسِيمٌ مُبِينٌ کہا تو حق کے بارے میں مت ہو جاؤ تم جگڑا کرنے والے ظاہر حق میں جگڑا نہ کرو تو صورت میں نفی تھی شفاعت قہری کی اور واقعہ صاحب یاسین کا بطور الدلیل نقلی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم طو لنا في رزقك وخزل الخير بناسيتنا وجال الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين